اسلامی تاریخ کا فکری مطالعہ انٹرپریٹیشن آف اسلامک ہسٹری اسلام کا نظام صرف تیس سال قائم رہا اس کے بعد عملاً مسلمانوں کے درمیان ملوکیت کا نظام قائم ہو گیا اسلام کے بارے میں تعلیمی یافتہ لوگوں کا یہ عام تصور ہے لیکن یہ تصور پوری طرح غلط فہمی پر مبنی ہے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام اپنی پوری چودہ سو سالہ تاریخ میں مسلسل طور پر اپنی اصل حالت پر قائم رہا ہے اور آج بھی قائم ہے تاریخ میں بظاہر جو تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں وہ اسلام کے اضافی حصہ ریلیٹو پارٹ میں ہیں نہ کہ اسلام کے اصل حصے ریئل پارٹ میں اس بات کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کتب اللہ انا و رسولی ان عزیز سورہ 58 آیت 21 یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانی تاریخ پر اللہ کا غلبہ مسلسل طور پر قائم ہے اسی طرح پیغمبروں کا مشن دعوت اللہ بھی انسانی تاریخ پر ہمیشہ اور ہر حال میں غالب رہے گا یہ بات ایک حدیث رسول میں حزب روایت ابن عباس اس طرح بیان ہوئی ہے السلام یالو والا یو علیہ یعنی اسلام ہمیشہ غالب رہے گا وہ کبھی مغلوب نہ ہوگا بہوالا شراہ معانی الآسار حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو قرآن و حدیث کے ان بیانات کے مطابق اسلامی تاریخ کی وہی تعویر صحیح ہے جس میں مساوی طور پر تسلسل پایا جائے جو تعبیر اسلامی تاریخ کو خلافت اور ملوکیت کے دو غیر مساوی ادوار میں تقسیم کریں وہ وداحتن قابل رد ہیں پرائما فیسی اٹ اسٹینڈس ریجیکٹڈ انسانی تاریخ کا سفر اجرام سماوی یعنی اسٹرونامیکل باڑی کے سفر کے مانند نہیں ہے اجرام میں سماوی کا سفر ہمیشہ یکساں رفتار یعنی یونیفارم سپیڈ کے ساتھ چلتا ہے لیکن انسانی تاریخ کا سفر ہمیشہ غیر ہموار رفتار سے جاری ہوتا ہے ایسا فطرت کے قانون کے مطابق ہوتا ہے انسانی تاریخ کے بارے میں یہی درست ہے کہ وہ غیر ہموار انداز میں سفر کرے اگر انسانی تاریخ اجرا میں سماوی کے مانند ہموار انداز میں سفر کرنے لگے تو انسانوں کے اندر تخلیقی فکر یعنی کریٹو تھنکنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور خدا کے تخلیقی نقشہ یعنی کریشن پلان کے مطابق یہ کوئی مطلوب حالت نہیں تاریخ بظاہر غیر ہموار انداز میں سفر کرے لیکن خدا تاریخ کو مسلسل طور پر مینج کر رہا ہے اس خدائی انتظام کی بنا پر تاریخ میں ہمیشہ یہ صورت حال قائم رہتی ہے کہ متغیر حالات کے درمیان ہمیشہ ایک غیر متغیر حکمت مسلسل طور پر موجود رہتی ہے متغیر حالات کے درمیان اس غیر متغیر حکمت کو دریافت کرنے کا ہی دوسرا نام اسلامی تاریخ کی توجیح. توجیہ یعنی انٹرپریٹیشن ہے زیر نظر کتاب کا مقصد یہی ہے یعنی اسلامی تاریخ کی حکیمانہ توجیہ دریافت کرنا اس دریافت میں اہل ایمان کے لیے یقین کا سرمایہ ہے اور اس میں عام اہل علم کے لیے اسلامی تاریخ کے مطالعے کی صحیح بنیاد ہے وحید الدین نئی دہلی سولہ دسمبر 2015 پندرہ تاریخ کا مطالعہ قرآن کی صورت الانبیاء آیت تیس کے مطابق نیز سائنسی دریافت کے مطابق کائنات کی تخلیق کا آغاز غالباً تیرہ بلین سال پہلے بگ بینگ سے ہوا اس کے بعد مختلف ادوار پیش آئے معلوم تاریخ کے مطابق سب سے پہلے مادی دنیا بنی یعنی وہ دنیا جہاں ایک وسیع خلا کے اندر بے شمار عظیم کہکشائیں موجود ہیں اس کے بعد وہ دور آیا جبکہ شمسی نظام سولر سسٹم بنا اور پھر ایک تدریجی عمل کے بعد زمین وجود میں آئی جہاں انسان کے لیے وہ تمام موافق انسانی اسباب موجود ہیں جن کے مجموعے کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے اس کے بعد وہ وقت آیا جب کہ انسان کی تخلیق ہوئی اور اس کو زمین پر آباد کیا گیا اس کے بعد انسانی تاریخ بننے لگی پھر خدائی منصوبے کے مطابق پیغمبر آنا شروع ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ انسانی تاریخ ترقی کے رخ پر سفر کرے مگر عملا یہ ہوا کہ صرف کچھ مستثنی افراد نے پیغمبروں کی دعوت کو مانا انسانی نسلوں کا قافلہ بڑی تعداد میں آزادی کے غلط استعمال کے نتیجے میں غیر راستہ راستے پر چل پڑا ی کے ساتھ یہ ہوا کہ انسانی زندگی میں امل ملوکیت کا نظام قائم ہو گیا ملوکیت اور شرک دونوں نے مل کر ساری دنیا میں جبریت یعنی ریلیجیس پرسیکیوشن کا نظام قائم کر دیا اس طرح یہ ناممکن ہو گیا کہ توحید کے مشن کو پرامن طور پر چلایا جا سکے اس کے بعد تقریباً چار ہزار سال پہلے پیغمبر ابراہیم کے ذریعے ایک نیا منصوبہ زیر عمل لایا گیا اس منصوبے کو ڈیزرٹ تھراپی کہا جا سکتا ہے اس عمل کے ذریعے عرب کے صحرائی ماحول میں دو ہزار سال سے زیادہ مدت کے دوران ایک نئی نسل تیار کی گئی جو آج کل کی زبان میں کنڈیشننگ سے محفوظ قوم تھی یہ وہی نسل ہے جس کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے اس کے بعد ساتویں صدی عیسوی کے ربع اول میں پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا انہوں نے اس نسل کے منتخب افراد کے ذریعے ایک جاندار ٹیم تیار کی اس ٹیم نے ایک انقلابی کام انجام دیا اس نے ایک عظیم جد و جہد کے ذریعے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جس سے انسانی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا اس دور میں ایک نیا تاریخ تاریخی پروسیس جاری ہوا جس کا نقطہ انتہا یعنی کلبینیشن وہ دور تھا جو بیسویں صدی میں اپنی تکمیل تک پہنچا اس دور کو سائنسی تہذیب کا دور کہا جاتا ہے یہ سائنسی تہذیب عمل ایک مادی تہذیب بن گئی مغربی قومیں اس تہذیب کی چیمپئن تھیں اس تہذیب کے دوران مادی کلچر کو فروغ حاصل ہوا مغربی قومیں غالب قومیں بن گئیں سیکولر طرز فکر علم کے تمام شعبوں پر چھا گیا یہ تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے سائنسی تہذیب تھی لیکن اپنی عمومی تصویر کے اعتبار سے وہ مغربی تہذیب کہیں سے آنے لگی اس طرح بیسویں صدی میں عالمی سطح پر ایک ایسا دور وجود میں آیا جو گویا مادی افکار کا ایک جنگل تھا یہ جنگل بظاہر پوری طرح ایک مادی جنگل تھا اس جنگل میں اول تا آخر سب کچھ مادیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا بظاہر اس کا کوئی تعلق نہ توحید سے تھا اور نہ ربانیت سے تاہم تہذیب کے اس مادی جنگل میں ایک عظیم ربانی عنصر موجود تھا ٹھیک اسی طرح جس طرح درختوں کے جنگل میں شہد جیسی قیمتی چیز مخفی نیکٹر کی صورت میں موجود ہوتی ہے یعنی مادی تہذیب کے جنگل میں معریفت کا نیکٹر اب مطلوب ہے کہ مادی تہذیب کے جنگل سے معریفت کے اس نیکٹر کو ایکسٹریکٹ کیا جائے اور پھر اس کی تدوین اور تنظیم کر کے خدا کے دین کا وہ فکری اظہار کیا جائے جس کو قرآن میں اتما میں نور بہوالا اتوبہ سورت نو آیت بتیس اصف صورت اکسٹھ آیت آٹھ کہا گیا ہے دین خداوندی کے اعتبار سے اکیسویں صدی میں کرنے کا سب سے زیادہ مطلوب کام یہی ہے یہ کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنا اہم ہے کہ اس کو حدیث میں تاریخ کی عظیم ترین شہادت یعنی گواہی کہا گیا ہے حاردہ آزم الناس شہادت ان درب العالوین مہابالا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو شہد کی مکھھی جنگل کے اندر موجود نیکٹر کانٹینٹ سے بے خبر ہو تو جنگل اس کو صرف جنگل کی صورت میں دکھائی دے گا لیکن شہد کی مکھی جب جنگل میں موجود نیکٹر کانٹینٹ کو جان لے تو جنگل اس کے لیے ایک نعمت کی دنیا بن جاتا ہے یہی معاملہ جدید مادی تہذیب کا ہے آپ اگر تہذیب کے اس مادی جنگل میں موجود معرفت آپ اگر تہذیب کے اس مادی جنگل میں موجود معرفت کے اس نیکٹر کنٹینٹ سے بے خبر ہوں تو جدید تہذیب آپ کو صرف مادیات کا ایک جنگل دکھائی دے گی لیکن اگر آپ اس تہذیب کے اندر موجود معرفت کنٹینٹ سے باخبر ہو جائیں تو جدید تہذیب آپ کے لیے ربانی معرفت کا ایک عظیم باغ بن جائے گی اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ جدید سائنس کی ترقی چرچ اور سائنس کی تحقیق کی علیحدگی سے شروع ہوئی اس بنا پر مغربی دنیا میں یہ تصور قائم ہو گیا کہ فریڈم خیر مطلق یعنی سمم بونم ہے یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اختلاف رائے یعنی ڈسینٹ انسان کا ناقابل تنسیخ حق ہے یہ ایک بے حد اہم فیصلہ تھا اس کی بنا پر پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا آزادی رائے یعنی فریڈم آف ایکسپریشن ایک مسلمہ انسانی حق قرار پایا مذہب کے اعتبار سے یہ ایک بے حد اہم تبدیلی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ میں پہلی بار مذہبی آزادی یعنی ریلیجیس فریڈم انسان کا ایک مسلمہ حق قرار پائی اب یہ ممکن ہو گیا کہ مذہب کے معاملے میں ہر قسم کا رکاوٹ یا مذہبی جبر یعنی ریلیجیس پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو جائے اس انقلاب نے پہلی بار انسان کو یہ موقع دیا کہ وہ آزادانہ طور پر جس مذہب کو چاہے اختیار کرے اور جس مذہب کی چاہے تبلیغ کرے صرف ایک شرط کے ساتھ کہ وہ جو کچھ کرے پرامن یعنی پیسفل انداز میں کرے. مگر دور جدید کی یہ نعمت ایک مخفی نکٹر کی صورت میں پائی جاتی تھی کیونکہ آزادی جب انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس میں سے ایک حق قرار پایا تو یہ حق ہر ایک کے لیے تھا وہ صرف اہل مذہب کے لیے نہیں تھا چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق اپنی آزادی کا کھلا استعمال کرنے لگا اس طرح عمل یہ ہوا کہ آزادی کا ایک عظیم جنگل اگایا جس میں برہنگی یعنی نیوڈیٹی سے لے کر مذہب کی بے حرمتی یعنی بلاسفیمی تک ہر منفی چیز موجود تھی مگر اس جنگل کے اندر مذہبی آزادی کا نکٹر بھی موجود ہے اب ضرورت ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے اندر شہد کی مکھی والی حکمت موجود ہو یعنی ناموافق جنگل کو نظر انداز کرتے ہوئے موافق نخٹر دریافت کر کے اس کو استعمال کرنا خلیفہ کا مطلب قرآن کی سورا البقرہ آیت تیس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو کہا انائل فل ارد خلیفہ یعنی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ کا مطلب ہے بات کو آنے والا یعنی سکسیس ارد قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے جعلناکم خلائفہ فل ارض سورہ دس آیت چودہ یعنی پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں جانشی بنایا قرآن کی مسکرا آیت یعنی البقرا آیت تیس کو قرآن کی ایک اور آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے جنوں کو پیدا کیا بہوالہ ہجر یعنی سورہ پندرہ آیت ستائیس لیکن جنہوں نے زمین میں فساد برپا کیا اس کے بعد اللہ نے ایک اور مخلوق انسان کی صورت میں پیدا کی اس وقت فرشتوں نے یہ شبہ ظاہر کیا اتج الو فی ہا میں یسفقما <الدِّمَع> البقرہ البقرا آیتیس یعنی کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات جنوں کے تجربے کی بنیاد پر کہی تھی یعنی جنوں کو آزادی دی گئی اس کے بعد انہوں نے فساد برپا کیا اب اگر انسان کو آزاد مخلوق کی حیثیت دی جائے تو وہ بھی آزادی کا غلط استعمال کریں گے اور فساد برپا کریں گے قرآن میں یہ حوالہ گویا بطور انتباہ یعنی وارننگ ہے یعنی اس طرح انسان کو متنبہ کیا گیا کہ وہ جنوں کی مثال سے سبق لیں اور آزادی کا غلط استعمال کر کے دوبارہ فساد سفق الدماء یعنی خون خرابہ کی غلطی نہ کریں ورنہ ان کو بھی جنوں کی جیسا جنوں جیسا انجام بھگتنا پڑے گا قرآن کی اس آیت میں خلیفہ کا لفظ کسی سیاسی معنی میں نہیں ہے وہ صرف اس معنی میں ہے کہ فطرت کے قانون کے مطابق انسانوں کے اندر توالد و تناسل کا نظام قائم ہوگا ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا ہوگی ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ اس کی جگہ لے گا اس آیت میں خلیفہ کا لفظ انسان کے مشن کو بتانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اس کی تخلیقی نوعیت کو بتانے کے لیے آیا ہے جہاں تک انسان کے مشن کا معاملہ ہے اس کو جاننے کے لیے ہر انسان کو خدا کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا خدا کی کتاب سے معلوم ہوگا کہ انسان کو اس زمین پر کس طرح زندگی گزارنا ہے انبیاء کا نمونہ قرآن میں انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت آئی ہے انخلسنا بے خالص ذکر دار صورت اڑتیس آیت چھیالیس یعنی ہم نے ان پیغمبروں کو ایک خاص مشن آخرت کی یاد دہانی کے لیے چن لیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ مشن کیا ہے پیغمبر کی امت کو بھی ہر زمانے میں اسی مشن کی پیروی کرنا چاہیے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کا مشن آخرت کا مشن تھا مگر یہ مشن اتفاقا نہیں بنتا اس کے لیے پیغمبروں کو تیار کیا جاتا ہے وہ اپنا مشن شروع کرنے سے پہلے غور و فکر کی زندگی گزارتے ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے انسان کے خالق نے ان کو کس منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے غور و فکر کی اس زندگی کے بعد انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی آخرت رخی یعنی آخرت اورینٹڈ لائف ہو انسان کی سوچ کا مرکز و محور آخرت ہو وہ اپنی زندگی اس سوچ کے تحت گزارے کہ دنیا میں اس کی جو شخصیت بنے وہ آخرت کے اعتبار سے ایک کامیاب شخصیت ہو پیغمبر اس لیے نہیں آتا کہ وہ ملی ورک یا سوشل ورک جیسے کام کرے یا کوئی سیاسی پروگرام چلائے پیغمبر کا مشن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو زندگی کے اصل مقصد سے آگاہ کرے وہ لوگوں کو بتائے کہ خالق کے تخلیقی رقشے کے مطابق ان کے لیے کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا وہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارے کہ موت کے بعد جب وہ آخرت کی دنیا میں پہنچے تو وہ اللہ کے انعام کے مستحق قرار پائیں اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی جھکاؤ یعنی ٹرٹ کا ثبوت نہ دیں وہ کسی سمجھوتے کے بغیر خدا کا اصل پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں اس معاملے میں وہ کسی بھی عذر کو استعمال نہ کریں خلافت ملوکیت ارسطو یعنی ارسٹاٹل اپنے زمانے کے یونانی بادشاہ الیگزانڈر دا گریٹ کا استاد تھا ارسطو کا نظریہ تھا یونان میں آئیڈیل حکومت قائم کرنا اس کے لیے اس نے نوجوان الیگزانڈر کی تربیت کرنے کی کوشش کی مگر جب الیگزانڈر یونان کا بادشاہ بنا تو وہ بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح صرف ایک اقتدار پسند بادشاہ بن گیا ارستو کا معیاری حکومت کا خواب واقعہ کی صورت اختیار نہ کر سکا یہی تمام دنیا کے مفکرین اور مسلحین کا انجام ہوا ہے انسانی تاریخ کے تمام سوچنے والے ذہن اسی آئیڈیالزم کے مشہور کن تخیل یعنی ابسشن میں پڑے رہے ہر ایک کا نشانہ صرف ایک تھا وہ ہے دنیا میں آئیڈیل نظام قائم کرنا مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ پوری تاریخ میں کوئی بھی شخص اپنے آئیڈیل نشانے کو پرانا پورا نہ کر سکا ہر ایک کا وہی حال ہوا جو چوتھی صدی قبل مسیح میں ارستو کا ہوا تھا اس کا سبب کیا ہے یہ کوئی اتفاقی بات نہیں اس کا سبب یہ تھا کہ پولیٹیکل آئیڈیالزم فطرت کے قانون کے خلاف ہے فطرت کے قانون کے مطابق اس دنیا کے لیے صحیح سیاسی نظریہ پولیٹیکل آئیڈیالزم نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل پراگمیٹزم ہے آئیڈیل سیاست کا حصول اس دنیا میں سرے سے ممکن ہی نہیں آئیڈیل نظام کے لیے خالق نے جنت کی دنیا بنائی جنت کی دنیا ہر اعتبار سے آئیڈیل اور پرفیکٹ ہوگی مگر خالق نے موجودہ دنیا کو آزمائش گاہ یعنی ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر بنایا ہے یہاں ہر عورت اور ہر مرد کو اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے آزمائشی حالات میں رہ کر مثبت رسپانس یعنی پازیٹیو ریسپانس دیں تاکہ وہ جنت کے لیے مستحق امیدوار یعنی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ قرار پائے اور پھر جنت کی ابدی دنیا میں داخلے کے لیے اس کا انتخاب کیا جائے تخلیقی نقشہ یعنی کریشن پلان کی بنا پر ہمیشہ یہی ہوگا کہ اس دنیا میں قائم ہونے والا سیاسی نظام انسان کی آزادی کے تابع ہو اور اس بنا پر یہاں کبھی معیاری نظام نہ بن سکے یہی اصول خود مسلم معاشرے پر بھی منطبق اپلائی ہوتا ہے مسلم معاشرے میں افراد تو معیاری ہو سکتے ہیں مگر عملی نظام مجموعی معنی میں کبھی معیاری نہیں ہوگا ایک فرد خود اپنی ذاتی سوچ کے تابع ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ کو جیسا چاہے ویسا بنا سکتا ہے لیکن مجموعی نظام ہمیشہ اجتماعی حالات کے تابع ہوتا ہے انسان اپنی آزادی کا کبھی درست استعمال کرتا ہے اور کبھی غلط استعمال اس بنا پر اس دنیا میں مجموعی اعتبار سے جو نظام بنے گا وہ بیک وقت دونوں قسم کے اجزاء پر مشتمل ہوگا کچھ درست اور کچھ نادرست یہ فرق کسی نقص کی بنا پر نہیں ہوگا بلکہ وہ آئین مطلوب ہوگا کیونکہ وہ خالق کے نقشہ تخلیق کے مطابق ہوگا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام میں خلافت کا مطلب میاری سیاسی نظام ہے اس بنا پر وہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان معیاری سیاسی نظام بنانے کی تحریکیں چلاتے ہیں مگر اس قسم کی کوشش سے مطلوب نظام تو قائم نہیں ہوا البتہ مسلمانوں کے اندر باہمی ٹکراؤ کی غیر مطلوب حالت قائم ہو گئی ایسے مسلم قائدین نے صرف پولیٹیکل اپوزیشن کی مثالیں قائم کی ہیں ان کی کوششوں کا کبھی کوئی مثبت انجام برآمد نہیں ہوا خلافت کی اصطلاح اسلام میں افراد انسانی کی آزادی کو بتاتی ہے نہ کہ معیاری سیاسی نظام کو قرآن کے مطابق انسان کو خلیفہ ب معنی آزاد مخلوق بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انسان اپنی آزادی کا عملی استعمال کس طرح کرتا ہے تَعْمَلُونَ سورہ 10 آیت 14 یعنی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو قرآن میں اول الازم امبیا کا حوالہ دیا گیا ہے بحوالہ سورت الاحقاف یعنی سورت چھیالیس آیت پینتیس لیکن کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنے زمانے میں میاری خلافت کا نظام قائم کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کی کسی آیت میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں کہ تمہارا مشن یہ ہے کہ تم دنیا میں معیاری خلافت قائم کرو پیغمبر اسلام کا مشن بھی دوسرے انبیاء کی طرح انظار و تفشیر تھا صورت النسا آیت چار ایک اور بہاوالا آیت پچیس سورت پچیس الفرقان آیت چھپن نہ کہ میاری معنوں میں کسی سیاسی نظام کا قیام پیغمبر اسلام کے بعد صحابہ کے زمانے میں جو سیاسی نظام قائم ہوا اس میں بھی مسلم حاکم کو خلیفہ نہیں کہا گیا بلکہ امیر المومنین کہا گیا اس صورت حال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلافت کا نظام ملوکیت کے نظام میں تبدیل ہو گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے حالات کے مطابق جو سیاسی نظام قابل عمل ورکبل تھا وہ قائم ہوا اور وقت کے مسلمانوں نے اس کو قبول کیا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر نظام میں اسلام کا مطلوب تعمیری سفر بدستور جاری رہا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر نظام میں اسلام کا مطلوب تعمیری سفر بدستور جاری رہا حالات میں تغیر کے باوجود اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا تھیسس اینٹی تھیسس فریڈرک ہیگو وفات اٹھارہ سو اکتیس صدی کا مشہور جرمن فلسفی ہے اس نے ایک فلسفہ پیش کیا جس کو تھیسس اور اینٹی تھیسس کہا جاتا ہے اس نظریے کو انسانی تاریخ پر منتبق کرتے ہوئے کارل مارکس نے اپنا مشہور نظریہ جدلیات مادیت جدلیاتی مادیت ڈائلیکٹیکل میٹھیریلزم وضع کیا ہیگل اور مارکس دونوں نے ایک مشترک غلطی کی تاہم ان کے نظریے میں ایک جزوی صداقت پائی جاتی ہے مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظریے کی اصل فطرت کے ایک قانون پر قائم ہے یہ قانون وہی ہے جس کو قرآن میں قانون دفاع کہا گیا ہے بہوالا سورت البقرا آیت دو سو اکاون اور سورت الحج آیت بائیس قرآن میں دفاع کا لفظ استعمال ہوا ہے دفاع کا لفظی مطلب ہے ہٹانا ٹو ریپیل اس سے مراد تاریخ کے وہ انقلابات ہیں جو ایک قوم کو غلبہ کے مقام سے ہٹاتے ہیں اور اس کے بعد دوسری قوم کو موقع ملتا ہے کہ وہ دنیا کا انتظام سنبھالے اس قسم کے انقلابات تاریخ میں بار بار ہوئے ہیں یہ انقلابات بظاہر انسان کے ذریعے انجام پاتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ خالق کا مینجمنٹ ہوتا ہے خالق انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخ کو مینج کر رہا ہے یہی وہ واقعہ ہے جس کو قرآن میں دفاع کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اسی تاریخی حقیقت کو ہیگل اور مارکس نے اس طرح بیان کیا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صورت حال یا مقدمہ تھیسس سامنے آتا ہے اس کے بعد خود تاریخی ازباب سے اس کا جوابی مقدمہ یعنی اینٹی تھیسس وجود میں آتا ہے اس کے بعد ایک امتزاج یعنی سنتھس وجود میں آتا ہے جو سابق حالت کی جگہ لے لیتا ہے اس طرح تاریخ کا سفر برابر جاری رہتا ہے یہ معاملہ سیکولر تاریخ کے ساتھ بھی پیش آتا ہے اور مذہبی تاریخ کے ساتھ بھی قانون فطرت کے مطابق ایسا ہوتا ہے کہ حالات کے تحت ایک ایکشن سامنے آتا ہے پھر اس کے جواب میں ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے اس کے بعد تیسری شکل سامنے آتی ہے وہ اس صورتحال کا ریسپانس ہے نگیٹو ریسپانس حالات کو مزید بگاڑتا ہے اور پازیٹو ریسپانس سماج کو ایک بہتر دور کی طرف لے جاتا ہے یہی پوری انسانی تاریخ میں ہوا ہے اس حقیقت کو جاننا اور رییکشن سے بچ کر صورتحال کا پازیٹیو ریسپانس دینا یہی موجودہ دنیا میں کامیابی کا راز ہے اسلام اور سلطان اسلام کی تاریخ 610 عیسوی میں شروع ہوئی 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس دور کا آغاز شروع ہوا جس کو عام طور پر خلافت کا دور کہا جاتا ہے اس خلافت کی مدت تقریباً تیس سال ہے اس مدت میں چار صحابی خلیفہ مقرر ہوئے لیکن چاروں خلفا کا تقرر چار مختلف طریقوں سے ہوا اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ یا سیاسی قائد یعنی پولیٹیکل لیڈر کے تقرر کا معاملہ اسلام میں ببنیے برنس یعنی بیسڈ آن ٹیکسٹ معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ مبنی, مبنی برائے اشتہاد کا معاملہ ہے اس بنا پر اس کے لیے کوئی واحد معیاری ماڈل نہیں اس کا فیصلہ حالات کی بنیاد پر یہ اشتحاد کیا جاتا ہے خلافت کے بعد امیر معاویہ وفات اکتالیس ہجری کا دور شروع ہوا وہ ایک صحابی تھے ان کے زمانے میں حکومت کے لیے خاندانی ماڈل یعنی ڈائنیسٹی کا اختیار کر لیا گیا اس وقت صحابہ بڑی تعداد میں موجود تھے صحابہ نے اس خاندانی ماڈل کو عملہ قبول کر لیا اس کے بعد اسلام کی پوری سیاسی تاریخ اسی ماڈل پر چلتی رہی صاحبہ تابائین تبا تابائن محدثین فقہ علماء سب کے سب اس ماڈل پر راضی ہو گئے اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں مختلف مسلم حکومتیں قائم ہوئیں مثلا بنو امیہ کا دور بنو عباس کا دور عثمانی امپائر مغل امپائر وغیرہ یہ <coughs> تمام اسی خاندانی ماڈل پر قائم ہوئے اور دور اول کے وہ تمام لوگ جن کو اسلاف کہا جاتا ہے ان سب نے اس ماڈل کو عملا قبول کر لیا اس کا سبب یہ تھا کہ یہ ماڈل تاریخی عمل کے نتیجے میں ایک مقبول ماڈل ہسٹوریکلی ایکسپٹ ماڈل بن چکا تھا یہی خاندانی ماڈل موجودہ زمانے کی عرب ریاستوں میں قائم ہے مسلم علماء کے درمیان منہج سلف کو معیاری منہج مانا جاتا ہے متقدمین یا اسلاف کا یہ منہج جس دور میں بنا وہ پورا دور خانانی ریاست یعنی ڈائنیسٹی کا دور تھا اس دور کو تمام علماء امت نے درست منحج کے طور پر قبول کر لیا کسی قابل ذکر عالم،, عالم عالم نے اس کے خلاف خروج یعنی ریولٹ نہیں کیا حتیٰ کہ عباسی دور میں تمام علماء کے اجماع سے یہ مسئلہ بنا کہ مسلم, مسلم حکمراں کے خلاف خروج کرنا حرام ہے بطور حوالہ مشہور محدث امام نووی وفات چھ سو ہجری کا ایک خول یہاں نقل کیا جاتا ہے انہوں نے اسی معاملے میں منحج سلف, سلف کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے وہ امل قروج علم و خطالحم فوام بے اجما المسلمین و ان کانوں فسخت ظالمین شرح النوی اللہ صحیح مسلم کتاب العمارہ والیوم ٹویلو پیج ٹو ٹوینٹی نائن یعنی مسلم حکمرانوں کے خلاف فروج کرنا ان سے قتال کرنا مسلمانوں کے اجما کے تحت حرام ہے خواہ وہ کسی کے نزدیک ظالم اور فاسق ہوں اس زمانے میں یہ مسلم حکمران کون تھے یہ وہی تھے جو خاندانی حکومت یعنی ڈائنیسٹی کے اصول کے تحت حکمران بنے تھے موجودہ زمانے کی عرب ریاستیں اسی خاندانی نظام کا امتداد یعنی کنٹینویشن ہے اس لیے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ موجودہ عرب ریاستوں پر بھی عین اسی طرح اپلائی ہوگا جس طرح وہ اس سے پہلے کی مسلم ریاستوں پر اپلائی ہوتا ہے علماء نے متفقہ طور پر خاندانی حکومت یعنی ڈائنیسٹی کو کیوں درست ماڈل کے طور پر مان لیا اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام میں حکومت کا اصل مقصد تمکین فی الارض ہے باہوالا صورت الحج آیت اکتالیس نہ کہ کسی مخصوص ڈھانچے کو قائم کرنا تمکین سے مراد سیاسی استحکام پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے سیاسی استحکام سے معتدل ماحول قائم ہوتا ہے اور معتدل ماحول سے علماء اسلام اور نے امت کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر دین کے تمام غیر سیاسی شعبوں کو چلائیں اس معاملے کی ایک حکمت یہ ہے کہ زندگی کا نظام قانون اور حکومت پر کم اور روایات یعنی ٹریڈیشن پر زیادہ چلتا ہے اور روایات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لمبے تاریخی پروسیس کے بعد کسی سماج میں قائم ہوتی ہیں درست طور پر کہا جاتا ہے کہ روایات, روایت ہمیشہ لمبی تاریخ کے بعد بنتی ہے اٹ ریکوائرس اے لاٹ آف ہسٹری ٹو میک یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حکومت کی حیثیت اگر سیاسی سلطنت یعنی پولیٹیکل امپائر کی ہے تو روایت کی حیثیت غیر سیاسی سلطنت یعنی نان پولیٹیکل امپائر کی ہے روایت پر مبنی سلطنت اگرچہ ایک ناقابل مشاہدہ سلطنت انسین امپائر ہوتی ہے لیکن کسی سماج کا نظام سب سے زیادہ بلکہ تقریباً 99% پرسینٹ اسی غیر سیاسی سلطنت کے تحت چلتا ہے یہ غیر سیاسی سلطنت ہمیشہ وہ لوگ بناتے ہیں جو حکومت کے دائرے سے باہر مسلسل طور پر اپنا کام کرتے رہتے ہیں اسلام پر نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا اس لیے ضروری تھا کہ دین کا تسلسل اس لیے ضروری تھا کہ دین کا تسلسل قائم کرنے کے لیے مسلم سماج میں اسلام کا ایک روایتی ڈھانچہ بنے اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ رسالت کے زمانے میں مخالفت بائیکاٹ لڑائی اور ہجرت جیسے واقعات کی بنا پر حالات کا وہ تسلسل نہیں بنا جس میں روایت قائم ہوں خلافت کے زمانے میں باہمی اختلافات بہت زیادہ ابھر آئے یہاں تک کہ چار میں سے تین خلیفہ کو قتل کر دیا گیا اس لیے خلافت کے زمانے میں بھی دینی تسلسل کا مطلوب ماحول نہ بن سکا اللہ اپنے منصوبے کے مطابق پورے عالم تخلیق کو مینج کر رہا ہے مادی کائنات یعنی فزیکل ورلڈ اللہ کے مکمل کنٹرول کے تحت چل رہی ہے انسان کو چونکہ مقصد تخلیق کے تحت آزادی دی گئی ہے اس لیے انسان دنیا میں اللہ کا طریقہ مختلف اور وہ ہے انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے انسانی تاریخ کو مطلوب انداز میں مینج کرنا اس لیے اللہ کی مرضی ہوئی کہ ایسا سیاسی نظام بنے جو مسلسل طور پر بلا انقطاع چلنے والا ہو اس کا اشارہ قرآن کی اس آیت میں پایا جاتا ہے انا نہن ذکر و ان لہو لحاف صورت پندرہ آیت نو یعنی یہ یاد دہانی یعنی قرآن ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حفاظت کے وسیع تربانی میں یہاں پورے دن اسلام کی حفاظت شامل ہے دور رسالت کے تقریباً تیس سال کے بعد امت کے اندر خاندانی حکومت یعنی ڈائناسٹی کا جو نظام قائم ہوا وہ اسی خدائی نظام کے تحت وقوع میں آیا اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ خاندانی حکومت کے قیام کے بعد امت کے اندر مطلوب ماحول عملہ قائم ہو گیا اس نظام کو امت نے قبول کر لیا ایسا پریکٹیکل وزڈم کے تحت ہوا اس نظام کے تحت جو تسلسل قائم ہوا اس کے زیر اثر دینی روایت بننا شروع ہوئیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر پورے عالم اسلام میں دین کا ایک روایتی ڈھانچہ عملا قائم ہے اس کی وجہ سے امت کے ہر فرد کے لیے یہ آسان ہو گیا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی دین اسلام کو پہچان لے اور اس پر عمل کرنے لگے اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے میں امیر معاویہ کے بعد جب خاندانی ریاست کا نظام قائم ہوا تو حالات میں استحکام پیدا ہو گیا اور تمام دینی کام سموت طور پر انجام پانے لگے مثلا قرآن کی حفاظت حدیث کی جمع و تدوین فقا کی تدوین علوم اسلام کی تدوین مسجد و مدر سے مسجد و مدر سے کا نظام قائم ہونا حج و عمرہ کا نظام دین دین کی تبلیغ و اشاعت وغیرہ یہ تمام کام امن اور اعتدال کے ماحول میں انجام پانے لگے علوم اسلامی کا کتب خانہ پورا کا پورا اسی دور میں تیار ہوا یہ کام اس سے پہلے عدم استحکام کی بنا پر کم ہو رہا تھا اور استحکام کے بعد سے یہ نظام عملاً آج تک تقریباً اسی طرح جاری ہے امام بالک امام مالک بن انس وفات ایک ہجری اپنے استاد وحب ابن کسان کے حوالے سے کہتے ہیں انہو لا ما حاضر اسلحہ مسند الموتا للجوہری حدیث نمبر سات سو یعنی بلا شبہ اس امت کے دور کی آخری اصلاح بھی اسی طرح کی پیروی سے ہوگی جس طریقے کی پیروی سے امت کے دور اول کی اصلاح ہوئی اول امت یعنی ارلیئر اما سے مراد وہی دور ہے جس کو متقدمین کا دور یا اسلاف کا دور کہا جاتا ہے اور دور اسلاف پورا کا پورا وہی ہے جو خانانی ریاست کے دور میں وجود میں آیا اس سے یہ بات مستمت ہوتی ہے کہ دور اول میں جس سیاسی ماڈل کو تمام علماء کے اتفاق رائے سے قبول کیا گیا تھا اور جس کے نتیجے میں امت کے تمام کام درست طور پر انجام پائے وہی ماڈل امت کے بعد کے دور کے لیے بھی درست ہے اسی طریقے کے مطابق بعد کے زمانے میں بھی امت کی اصلاح ممکن ہے صاحب رسول عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام و سلطان اخو تو امان قنزلمال حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو تیرہ یعنی اسلام اور سلطان دو جڑواں بھائی ہیں ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں الملک والدین تو, تو امان کشف الخفا حدیث نمبر دو تین سو انتیس یعنی ملک اور دین دونوں جڑواں بھائی ہیں ان روایتوں میں سلطان اور ملک دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی سیاسی اقتدار پولیٹیکل پاور اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں سیاسی اقتدار کا رول اصلاً تائیدی رول سپورٹنگ رول ہے سیاسی اقتدار کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے طاقتور مددگار بنے وہ اسلام کو شیلٹر عطا کرے تاکہ اس کے زیر سائے تمام دینی کام سموت طور پر انجام پائیں قرآن میں عدل یا خس کے معاملے کو متعدی کے سرخے میں بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ لازم کے سرخے میں بیان کیا گیا ہے یعنی عدل کی پیروی کرو خس پر قائم رہو باہوالہ صورت المائدہ آیت آٹھ اور صورت النساء آیت 135 گویا سیاسی اقتدار کا کام عدل و قص کی تنفیظ یعنی انفورسمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ سماج میں معتدل حالات قائم کرے تاکہ لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنی زندگی میں عدل و قص کے پائروں بن سکیں سیاسی اقتدار کے اسی رول کی بنا پر اسلام میں سیاسی اقتدار کا کوئی ایک خارجی ماڈل نہیں ہے سیاسی اقتدار کا کام یہ ہے کہ وہ اہل اسلام کو امن اور حفاظت عطا کرے تاکہ دین کے تمام کام معتدل انداز میں انجام پائیں یہی وجہ ہے کہ امت کے علماء نے متفقہ طور پر خاندانی حکومت یعنی ڈائناسٹی کے ماڈل کو درست ماڈل کی حیثیت سے قبول کر لیا جو کہ واضح طور پر ابتدائی خلافت کے ماڈل سے مختلف تھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس ماڈل کے تحت اہل اسلام کو امن اور حفاظت کا مقصد بخوبی طور پر حاصل ہو رہا ہے اور تمام دینی کام بلا رکاوٹ انجام پا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے عملا پورے طور پر حاصل نہ تھے اسلام کا تاریخی رول انسان کو اللہ نے آزاد مخلوق کی حیثیت سے بنایا ہے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے خالق کے تخلیقی نقشہ یعنی کریشن پلان کو دریافت کرے اور آزادانہ ارادے کے تحت اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے اس حقیقت کو بتانے کے لیے اللہ نے بار بار اپنے پیغمبر بھیجے ہزاروں سال کے دوران بڑی تعداد میں ہر علاقے میں پیغمبر آئے لیکن انسان پیغمبروں کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتا رہا باہوالا سر یاسین آیت تیس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین خداوندی کی کوئی تاریخ نہیں بنی آخر میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انسانی تاریخ میں مداخلت اور پیغمبروں کا مشن جو دعوت کے مرحلے پر ختم ہوتا رہا اس کو خصوصی تائید کے ذریعے انقلاب یعنی ریولوشن کے مرحلے تک پہنچائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کسی مقصد کے ساتھ ہوئی آپ کے ذریعے دین خداوندی کو دعوت سے شروع کیا گیا اور پھر اس کو انقلاب کے مرحلے تک پہنچا دیا گیا اس کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہ تھی اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ پیغمبر اسلام سلسلہ نبوت کے آخری شخص ہیں باہوالا صورت الاحزاب آیت چالیس پیغمبر اسلام کے حوالے سے قرآن میں تین بار یم زیرو الدین کل کے الفاظ آئے ہیں باہ بال سورہ نو آیت تینتیس سورہ اڑتالیس آئے آیت, آیت اٹھائیس سورہ اکسٹھ آیت نو ان آیتوں میں اظہار دین کا لفظ سیاسی حکومت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ نظریاتی انقلاب کے معنی میں ہے اظہار الدین ان نما ہوا بل حججلواضح بہوالا زاد المسی جل دو صفا دو سو پینتالیس بل خجا تفسیر القرطبی جل آٹھ صفح ایک سو اکسٹھ یہ ایک پرمن انقلاب ہے موجودہ زمانے میں سائنس کو ایک نظریاتی غلبہ کا درجہ حاصل ہے حالانکہ سائنس یا سائنسدانوں کی کوئی سیاسی حکومت نہیں اظہار دین سے مراد کوئی عملی نظام قائم کرنا نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ دین خداوندی کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو عملاً ختم کر دیا جائے تاکہ جو انسان دین خداوندی کے راستے پر چلنا چاہے وہ آزادانہ طور پر اس پر چل سکے اور خالق کے تخلیقی نقشہ کے مطابق اپنی شخصیت ڈیولپ کرنے میں اس کو کوئی خارجی رکاوٹ پیش نہ آئے دین حق کی یہ رکاوٹیں بنیادی طور پر دو تھیں ایک شرک یعنی پالیتھیزم اور دوسرے بادشاہت کنگ شپ قدیم زمانے میں شرک اور بادشاہت کے نظام کو رفتہ رفتہ کامل غربہ حاصل ہو گیا تھا اس بنا پر عمل ناممکن ہو گیا تھا کہ کوئی شخص دین خداوندی کے راستے پر کامل آزادی کے ساتھ چل سکے اور اپنے آپ کو اللہ کا مطلوب انسان بنائے اعتقادی اعتبار سے شرک اور عملی اعتبار سے بادشاہت اس راستے میں مستقل رکاوٹ بنے ہوئے تھے اللہ نے پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کو خصوصی تائید عطا کی تاکہ ان دونوں نظاموں کو وغلبے کے مقام سے ہٹا دیں اور ایسے حالات پیدا کر دیں جن میں انسانی تاریخ اپنے مطلوب رخ پر سفر کر سکے پہلے نشانے کو ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے فی جزیرت العرب باہوالا مت امام مالک حدیث نمبر 1862 یعنی جزیرہ عرب میں دو دن اکٹھا نہیں ہوں گے ساتویں صدی میں جب آپ نے یہ فرمایا اس وقت یہ حال تھا کہ مکہ کے مقدس کعبہ کو شرک کا مرکز بنا دیا گیا تھا کعبے کی عمارت میں تقریباً تین سو ساٹھ بت رکھ دیے گئے تھے یہ دراصل مختلف قبائل کی بت کے بت تھے اس لیے مشرق قبائل کے لیے کعبہ نے مذہب شرک کے مرکز کی حیثیت حاصل کر لی تھی پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خصوصی تائید کے تحت ایک دور رس منصوبہ بنایا جس کے نتیجے میں بیس سال کے اندر کعبہ کی حیثیت بدل گئی وہ شرک کے مرکز کے بجائے توحید کا مرکز بن گیا ایسا اس طرح ہوا کہ عرب خبائل کے سردار بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ وہ کعبہ بتوں سے پاک کر دیں اور ابراہیم رقشے کے مطابق اس کو توحید کے مرکز کی حیثیت دے دیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا دوسرا نشانہ یہ تھا کہ جبری بادشاہ کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اس مشن کا ذکر کرتے اس مشن کا ذکر ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں آیا ہے ازا ہلاک کسرا فلاں کسر اباد ازا ہلاک خیسر فلاں خیسر اباد بہ والا صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیس یعنی جب کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا اور جب خیسر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی اور خیسر نہ ہوگا کسرا سلطنت ایران یعنی ساسانی امپائر کا حکمراں تھا اور قیسر سلطنت روم بزنٹائن امپائر کا حکمراں تھا یہ دونوں قدیم بادشاہی نظام کی علامت بنے ہوئے تھے اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ دونوں بادشاہ، بادشاہتیں ختم ہو جائیں اور پھر اس کے بعد کوئی بادشاہت کا نظام دوبارہ دنیا میں قائم نہ ہو یہ ایک بے حد مشکل منصوبہ تھا اس منصوبے کو اس طرح آسان بنا دیا گیا کہ پہلے پیغمبر اسلام کے زمانے میں ساسانی امپائر اور بازنی امپائر میں زبردست ٹکراؤ ہوا اس کے نتیجے میں دونوں سلطنتیں کمزور ہو گئیں اس کا اشارہ قرآن کی سورہ الروم کے ابتدا میں کیا گیا ہے اس منصوبے کی تکمیل عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی جبکہ اہل ایمان سے دونوں بادشاہتوں کا دونوں بادشاہتوں کا فوجی ٹکراؤ ہوا اور نتیجہ ہوا کہ دونوں سلطنتیں ٹوٹ کر عملاً ختم ہو گئیں اس طرح انسانی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا یہ دور ایک تاریخی عمل ہسٹوریکل پروسیس کی صورت میں تھا اس تاریخی عمل میں اہل اسلام اور اور گروہوں نے مشترک طور پر کام کیا یہ ایک عظیم تاریخی عمل تھا جس کی تکمیل یورپ کی نشاط ثانیہ رینئسنس کے زمانے میں انجام پائی شر کے دور کا خاتمہ توہماتی دور ایج آف سپرسٹیشن کا خاتمہ تھا اسلام سے پہلے پوری تاریخ میں توہماتی فکر چھایا ہوا تھا اسلامی انقلاب کے بعد پہلی بار یہ توہماتی دور ختم ہوا اور انسانوں کے درمیان عقلی تفکیر یعنی ریشنل تھنکنگ کا دور شروع ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید علوم پیدا ہوئے فطرت کے رموز دریافت ہوئے سائنس کا دور دور آیا جس نے انسانی تاریخ کو ایک نئے تاریخی دور میں پہنچا دیا قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اظہار دین کے منصوبے میں دو طرح کے اجزاء شامل تھے ایک وہ جو رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں واقع بن گیا شرک کے دور کا خاتمہ اسی پہلو سے تعلق رکھتا ہے شرک کے دور کا خاتمہ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے شروع ہوا اور انہیں کے زمانے میں عملاً تکمیل تک پہنچ گیا شرک کا کلچر اگرچہ اب بھی بعض گوشوں میں بظاہر موجود ہے لیکن اب وہ کہیں بھی غالب حیثیت میں نہیں اظہار دین کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو قرآن و حدیث میں مستق... مستقبل کے سیرے میں بیان کیا گیا ہے مثلا آیات کے ظہور کے بعد حق کی کامل تبین باہوالا سورت الفصلت آیت ترپن یا حدیث کا یہ ارشاد لیبل غن حاد ماں برکل ونار ولا یت الکل بیت المدر ولا برخ اللہ, اللہ, اللہ حادل حاضر بے عز عزیزن او بزل زلی بہوالا مسنت احمد حدیث نمبر سولہ ہزار نو سو, ست... سو ستاون نائن ففٹی سون. یعنی یہ معاملہ پہنچے گا وہاں تک جہاں تک دن و رات پہنچتے ہیں اور کوئی گھر یا خیمہ نہیں چھوٹے گا مگر اللہ وہاں اس دین کو داخل کر دے گا عزت والے کو عزت کے ساتھ اور ذلت والے کو ذلت کے ساتھ اظہار دین کا یہ دوسرا پہلو ایک ایسا پہلو تھا جو نسل در نسل گہری کوشش کے بعد مکمل ہونے والا تھا اس لیے اللہ نے یہ مقدر کر دیا کہ اس کام میں سیکولر لوگوں کی تائید بھی بھرپور طور پر حاصل ہو یہی وہ حقیقت ہے جو ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے ان اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار یعنی اللہ ضرور اس دین کی تائید فاجر آدمی کے ذریعے کرے گا اظہار دین کا یہ انقلاب اکیسویں صدی میں اپنے آخری تکمیل تک پہنچ چکا ہے اب اہل ایمان کا یہ کام ہے کہ وہ اس پیدا شدہ موقع کو بھرپور طور پر دین خدا کی عالمی دعوت کے لیے استعمال کریں تاکہ کوئی پیدا ہونے والا انسان اس سے بے خبر نہ رہے کہ اس کے خالق نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے اور خالق کا تخلیقی منصوبہ کریشن پلان اس کے بارے میں کیا ہے ربانی انسائکلوپیڈیا قرآن میں بعض باتیں خبر کی زبان میں ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک انشاء کا معاملہ ہے قرآن میں اسی نوعیت کی دو آیتیں ہیں ان دونوں کا ترجمہ یہ ہے کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملائیں بہوالا صورت القحب آیت ایک سو نو اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر ساتھ مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے باہوالا صورت الرحمان آیت ستائیس قرآن کی ان آیتوں میں ایک عظیم حقیقت کا بیان ہے یہ بیان ایک عظیم الہی منصوبے کا اعلان ہے یہ ایک مطلوب چیز ہے کہ عالم تخلیق میں کلمات اللہ یا اعلی اللہ کا مطالعہ کیا جائے اور اس کو لکھ کر تیار کیا جائے یہ کام موجودہ دنیا کے محدود حالات میں نہیں ہو سکتا اس کے لیے زیادہ بڑی ایک لامحدود دنیا درکار ہے آخرت کی دنیا اسی قسم کی ایک لامحدود دنیا ہے دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخرت کی دنیا میں کرنے کا ایک کام یہ ہوگا کہ کلمات اللہ اور اعلیٰ اللہ کو دریافت کیا جائے اور ان کی بنیاد پر ایک انسائکلوپیڈیائی لائبریری تیار کی جائے یہ عظیم انسائکلوپیڈیا وہی ہوگی جس کو ہم نے ربانی انسیکلوپیڈیا کا نام دیا ہے موجودہ محدود دنیا میں یہ ربانی انسیکلوپیڈیا لکھی نہیں جا سکتی خالق نے اس دنیا کو اس لیے بنایا ہے کہ اس دنیا میں اس عظیم ربانی انسیکلوپیڈیا کے لکھنے والے یعنی رائٹرز تیار کیے جائیں پھر آخرت کی دنیا میں ان افراد کو وہ تمام ضروری مواقع اعلیٰ ترین سطح پر مہیا کیے جائے جائیں جن کو استعمال کر کے وہ اس ربانی انسائکلوپیڈیا کو تیار کریں یہ کام کوئی مشقت کا کام نہ ہوگا بلکہ وہ آخری حد تک ایک محظوظ کام یعنی انجوائبل ٹاسک ہوگا اس واقعے کا اشارہ قرآن کی اس آیت میں کیا گیا ہے جنت شا بالا سورت چھتیس آیت پچپن یعنی بے شک جنت کے لوگ آج اپنے مشغولوں مزغ... میں خوش ہوں گے رمبانی انسائکلوپیڈیا کی تحریر میں اپنے آپ کو شامل کرنا بلا شبہ ایک ایسا انقلابی تصور ہے جو آدمی کو آخری حد تک پر شوق بنا دیتا ہے وہ اپنے پورے وجود کے تعمیر وہ اپنے پورے وجود کی تعمیر اس طرح کرنے لگتا ہے کہ وہ اس عظیم مقدس ٹیم کا ایک ممبر بن جائے ربانی انسائکلوپیڈیا کی تیاری کا نشانہ کسی صاحب ایمان کے لیے سب سے بڑا نشانہ ہے جو صاحب ایمان اس نشانے کو دریافت کر لے اس کی پوری زندگی بدل جائے گی وہ منفی سوچ یعنی نگیٹو تھنکنگ سے پوری طرح خالی ہو جائے گا نفرت تشدد اور جنگ جیسی چیزوں میں وہ اپنے کو مشغول کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا قرآن کی مسکرا آیتوں میں روشنائی اور قلم کا ذکر ہے یہ دوسرے الفاظ میں تصنیفی منصوبہ کا حوالہ ہے ان آیتوں میں روشنائی اور قلم کا لفظ تمثیل کی زبان میں ربانی انسائکلوپیڈیا کی تیاری کے عظیم کام کو بتاتا ہے یہ علامتی طور پر اس پورے انفراسٹرکچر کو بتا رہا ہے جو ربانی انسیکلوپیڈیا کی تیاری کے لیے کائناتی سطح پر مطلوب ہوں گے قرآن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں اہل جنت کے لیے ہر قسم کی سہولتیں اعلیٰ سطح پر حاصل ہوں گی یہ نعمتیں اپنے آپ میں جنت کی واحد چیز نہیں بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق وہ بطور نزم ہوگی بحوالہ صورت الفسلت آیت بتیس یعنی رب العالمین کی طرف سے مہمانی ہاسپیٹالیٹی کے طور پر اسلام نے انسان کے لیے زندگی کا جو تصور یعنی کانسیپٹ دیا ہے اس میں نفرت اور تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں یہ تصور انسان کے اندر اعلیٰ سوچ ہائی تھنکنگ پیدا کرتا ہے اس میں ہر قسم کے منفی سوچ اس طرح ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں یہ تصور انسان کو مکمل معنوں میں ایک مثبت شخصیت پازیٹو پرسنالٹی بنا دیتا ہے زندگی کے اس تصور کے مطابق جنت کا مطلب یہ نہیں ہے جنت میووں اور ہوروں کی ایک دنیا ہے اور آدمی کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ خودکش بمباری سوسائٹ بامنگ کی چھلانگ لگا کر اس دنیا ایش میں پہنچ جائے جنت کا ت... یہ تصور جنت کا کمتر اندازہ انڈر اسٹیمیشن ہے جنت ایک اعلی نوعیت کی بامانی سرگرمیوں یعنی میننگ فل ایکٹیویٹیز کا مقام ہے نہ کہ محدود معنوں میں صرف ایک عیش خانہ جنت میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جنتی دنیا کے لیے مستحق امیدوار یعنی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے جنت میں داخلے کے لیے موجودہ دنیا میں تیاری کے عظیم جدوجہد کے کورس سے گزرنا ہے اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کوئی شخص جنت کی دنیا میں داخلے کا استحقاق رکھتا ہے یا نہیں زندگی کا یہ تصور ایک شخص کی زندگی میں دنیا رخی ورلڈ اورینٹڈ زندگی کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے وہ اس کو پورے معنوں میں آخرت رخی آخرت اورینٹڈ بنا دیتا ہے توحید امپائر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں مکے میں اپنا پیغمبرانہ مشن شروع کیا یہ مشن توحید کا مشن تھا یعنی توحید کو نظریاتی اعتبار سے سب سے زیادہ برتر نظریہ بنا دیا مکے کے سرداروں نے ایک بار آپ کو بلایا آپ سے پوچھا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام نے جواب دیا کلیمت واحدہ نیہا تم لکون بہا بہل عرب و تدین الکم بہا الجم بہوالا سیرت ابن جلد ایک صفحہ چار سو ستر یعنی میں صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں تم وہ کلمہ مجھ کو دے دو تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور اجم تمہارے آگے جھک جائیں گے یہاں کلمے کا مطلب ہے آئیڈیالوجی پیغمبر اسلام نے یہ بات سیاسی اقتدار کے معنی میں نہیں کہا کہی تھی بلکہ وہ نظریاتی غلبے کے معنی میں تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ دنیا میں ایک ایسا انقلاب آئے جب کہ تمام دلائل توحید تمام دلائل توحید کے حق میں ہو جائیں اور تمام مواقع توحید کے موافق ہو جائیں یہی وہ بات ہے جو آپ سے پہلے حضرت مسیح نے ان الفاظ میں کہی تھی تم اس طرح عبادت کرو آسمان میں رہنے والے اے ہمارے باپ تیرا نام مقدس ہے تیری بادشاہی آئے جس طرح کے تیرا منشا آسمان میں پورا ہوتا ہے اسی طرح اس دنیا میں بھی پورا ہو سو دس وے اور فادر ان ہیون may your name be honored may your kingdom come may your will be may your will be done on earth as it is in heaven matthew volume 6 9 to 10 allah ke din mein jabr nahi bahwala surah al-baqara ayat دو سو چھپن البتہ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ دین کو آخری حد تک مدلل بنا دیا جائے اس کے بعد یہ انسان کا اپنا معاملہ ہو کہ وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا باہوالا صورت القح آیت انتیس اس مقصد کے حصول کے لیے یہ ضرورت تھی کہ دین کے موافق ایک انقلاب آئے اس انقلاب کے لیے موحد انسانوں کی ایک ٹیم درکار تھی مگر کسی نبی کے زمانے میں ایسی ٹیم نہ بن سکی اس لیے پچھلے انبیاء کے زمانے میں ان کا مشن انقلاب یعنی ریولیوشن تک نہیں پہنچا پیغمبر ابراہیم کے ذریعے اللہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ خصوصی اہتمام کے ذریعے ایسی مطلوب ٹیم تیار کی جائے اس مقصد کے لیے ساڑھے چار ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی. یہ قربانی قربانی دی دی کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کے سہرا میں بسا دیا اس کے بعد دو ہزار سال سے زیادہ مدت میں توالد, توالد و تناسل تناسل کے ذریعے صحرائی ماحول میں ایک نئی نسل تیار ہوئی تاریخ میں اس نسل کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اسی نسل کے منتخب افراد تھے مطلوب انقلاب اچانک نہیں ظہور میں آ سکتا تھا اس کے لیے ضرورت تھی تاریخ میں ایک نیا عمل یعنی پروسیس شروع کیا جائے جو انسانوں کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف مراحل سے اور پھر وہ اپنے نقطے انتہا کلبینیشن تک پہنچے یہ عمل عرب میں شروع ہوا اور مغرب میں جدید تہذیب یعنی ماڈرن سولائزیشن کی صورت میں اپنی تکمیل تک پہنچا اس انقلاب کے دو پہلو تھے ایک یہ تھا کہ علوم کی ترقی اس طرح ہو کہ تمام علمی اور سائنسی دلائل دین خدا کی تصدیق بد جائیں یہ مستقبل میں پیش آنے والا واقعہ تھا جن کی پیشن گوئی قرآن میں ان الفاظ میں کی گئی تھی سنوری ہم آیاتی نا فل آفاقی وفی انفسم تبی نہ لہم الحق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 یعنی سپورٹر بن جائیں یہ انقلاب صرف اہل ایمان کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا اس لیے اللہ نے اس کے لیے دوسری قوموں کو بھی اس عمل کا معیت بنا دیا یہ پیشن گوئی ایک حدیث رسول میں اس طرح ملتی ہے ان اللہ لیو اید حاضر دینو بررجل فاجر صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار یعنی بے شک اللہ ضرور اس دین کی مدد کرے گا فاجر لوگوں کے ذریعے اکیسویں صدی میں یہ تائیداد اپنی آخری صورت میں حاصل ہو چکی ہیں مثلا موجودہ زمانے میں قول و عمل کی آزادی کا انسان کے لیے ایک ناقابل تنسیخ حق قرار پانا ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے ہر قسم کے امکانات کا اعلی سطح پر کھل جانا پرامن طریقۂ کار کے ذریعے ہر مقصد کا حصول ممکن ہو جانا ساری دنیا میں کھلا پن اوپنس کا ماحول قائم ہو جانا وغیرہ ابتدائی دور میں اس عمل کو مسلسل طور پر جاری رکھنے کے لیے ایک تائیدی شیلٹر یعنی سپورٹنگ شیلٹر درکار تھا اہل اسلام کو سیاسی طاقت دے کر اس شیلٹر کا انتظام کیا گیا انیسویں صدی کے آخر تک اہل اسلام کی یہ سیاسی طاقت اس عمل کی اس عمل کو تائیدی شیلٹر فراہم کرتی رہی یہاں تک کہ وہ اپنے آخری منزل پر پہنچ گیا بیسویں صدی میں وہ دور آ گیا جبکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ خود اپنی طاقت کے ذریعے جبکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ خود اپنی طاقت سے جاری رہ سکے بیسویں صدی میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت کمزور ہو گئی لیکن مطلوب عمل خود اپنی طاقت سے مسلسل طور پر جاری رہا جدید دور میں ماڈرن تہذیب کا فروغ اور 1945 میں اقوام متحدہ یو نو کا قیام وغیرہ وہ واقعات ہیں جبکہ یہ عمل امکانی طور پر اپنی آخری تکمیل تک پہنچ گیا اب تمام دلائر اور تمام مواقع توحید کی آئیڈیالوجی کے لیے پوری طرح موافق ہو چکے ہیں اب اہل اسلام کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اس انقلاب کو شعوری طور پر سمجھیں اور دانش مندانہ منصوبہ بندی کے تحت توحید کی آئیڈیالوجی کو اسی طرح ایک معلوم حقیقت بنا دیں جس طرح موجودہ زمانے میں سائنس کا علم لوگوں کے لیے ایک معلوم حقیقت بن چکا ہے قرآن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ تمام دین پر اس کو غالب کر دے باہبالا صورت التوبہ آیت تینتیس اس غلبے سے مراد سیاسی غلبہ نہیں ہے بلکہ نظریاتی غلبہ ہے مزید یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلبے کا یہ واقعہ پیغمبر اسلام کے اپنے زمانے میں مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں ایک انقلابی عمل ریولوشنری پروسیس جاری ہوگا جو آخر کار دین حق کے کامل نظریاتی غلبے کے ہم معنی بن جائے گا قرآن و حدیث میں کچھ بیانات حال یعنی پریزنٹ کی زبان میں ہیں اور کچھ بیانات مستقبل یعنی فیوچر کی زبان میں ہیں اس میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی کچھ تعلیمات وہ ہیں جو پیغمبر اسلام کے اپنے زمانے میں پوری ہونے والی تھیں اور کچھ تعلیمات وہ ہیں جو رسول اور اصحاب رسول کے بعد کے زمانے میں اپنی تکمیل تک پہنچنے والی تھیں پہلی قسم کی تعلیم کی ایک مثال قرآن کی یہ آیت ہے ال یوم اکمل تو نکم سورت ماجا آیت تین سورت پانچ آیت تین یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا قرآن کی اس آیت میں تکمیل سے مراد قرآن کے نزول کی تکمیل ہے قرآن یعنی کتاب اللہ کا نزول اپنی آخری صورت میں ہو چکا اب قیامت تک کوئی نیا قرآن جزوی یا کلی طور پر اترنے والا نہیں قرآن کی اس آیت میں اکمال دین کا لفظ ہے اکمال دین میں باعتبار تفصیل یہ بات بھی شامل ہے کہ اسلام کے دور اول میں قرآن مدون ہوا پیغمبر کا اسوا یعنی اگزامپل ہر پہلو سے مستند طور پر قائم ہو گیا کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے توحید کا مرکز بنا دیا گیا امت مسلمہ عملہ وجود میں آ گئی وغیرہ دوسری قسم کی تعلیم کی ایک مثال قرآن کی یہ آیت ہے یورید بھی افواہ بتیس <هُن> یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دے حالانکہ اللہ کو اس کے علاوہ کوئی بات منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے ہاں منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے ناگوار ہو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں اللہ آئے اس آیت کا تعلق پوری انسانی تاریخ سے ہے تاریخ میں مسلسل طور پر اہل انکار یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہدایت کے بارے میں اللہ کا منصوبہ مکمل نہ ہونے پائے مگر قرآن کے نزول کے بعد اللہ نے یہ مقدر کر دیا کہ اس معاملے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے اور ہدایت کے بارے میں اللہ کا منصوبہ لازمی طور پر مکمل ہو کر رہے اس طرح کی آیتوں یا حدیثوں میں مستقبل کا سیگا استعمال کیا گیا ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ مقصد خود زمانہ رسول میں پورا نہیں ہوگا بلکہ وہ اس طرح پورا ہوگا کہ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے تاریخ میں ایک انقلابی عمل ریولوشنری پروسیس جاری ہوگا اس عمل کے نقطہ انتہا یعنی کلمشن پر ایسا ہوگا کہ اتمام نور کے بارے میں اللہ کا منصوبہ اپنی آخری تکمیل تک پہنچ جائے گا اللہ کے منصوبے کے مطابق یہ عمل پوری تاریخ میں جاری رہا اس عمل میں مسلم لوگوں کے علاوہ سیکولر لوگوں نے بھی حصہ لیا یہ عمل انسانی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے جاری رہا گویا بظاہر انسان کی آزادی قائم تھی اور زیر لہر انڈر کرنٹ کے طور پر خدا کا منصوبہ بھی مسلسل طور پر جاری رہا یہاں تک کہ وہ اپنی تکمیل تک پہنچ گیا اسلام کی مدون تاریخ میں یہ واقعہ ایک گم شدہ کڑی مسنگ لنک کی حیثیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان تاریخ کے ایک حصے کو جانتے ہیں اور وہ تاریخ کے دوسرے حصے سے بے خبر ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ عالمی تاریخ میں مسلمانوں نے کس طرح اپنا رول ادا کیا لیکن وہ اس سے بے خبر ہیں کہ این اسی وقت سیکولر عناصر بھی مسلسل طور پر اپنا تائیدی رول ادا کرتے رہے اسلام کا ایک جز اس کی آئیڈیالوجی ہے یہ آئیڈیالوجی تمام تر قرآن و سنت پر مبنی ہے اسلام کا دوسرا جز اس کے تائدی اسباب ہیں اس دوسرے جز میں دنیا کی تمام قوموں نے حصہ لیا ہے مثلاً قدیم زمانہ مذہبی جبر ریلیجیس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا آج انسان کو پورے معنوں میں مذہبی آزادی حاصل ہے قدیم زمانے میں کھلا پن یعنی اوپنس نہیں ہوتا تھا آج پوری دنیا کھلے پن کے دور میں پہنچ گئی ہے قدیم زمانے میں کمیونیکیشن صرف محدود طور پر ہو سکتا تھا آج ماڈرن ٹیکنالوجی نے کمیونیکیشن کو لامحدود حد تک بڑھا دیا ہے قدیم زمانے میں بین الاقوامی مسلمات یعنی انٹرنیشنل نارمز قائم نہیں ہوئے تھے موجودہ زمانے میں بین الاقوامی مسلمات بین الاقوامی مسلمات بڑے پیمانے پر قائم ہو گئے ہیں قدیم زمانے میں امن اور جنگ کا کوئی مسلمہ اصول نہیں تھا آج اقوام متحدہ یو این او کے ذریعے امن اور جنگ کا مسلمہ اصول وضع ہو گیا ہے وغیرہ یہ تمام مسلمات کیسے قائم ہوئے اس کو وجود میں لانے میں بڑا رول سیکولر افراد نے انجام دیا ہے مسلمان اگر اس حقیقت کو جان لے تو ان کو پوری انسانی تاریخ عملاً اسلام کی تاریخ نظر آئے گی جبکہ اس وقت وہ صرف مسلم تاریخ کو اسلام کی تاریخ سمجھتے ہیں موجودہ حالت میں مسلمانوں کی نفسیات ہم اور وہ از ان دم کے تصور پر بنی ہے لیکن اس حقیقت کو جاننے کے بعد مسلمانوں کی نفسیات ہم اور ہم وی اینڈ وی تصور پر قائم ہو جائے گی یہ طرز فکر پورے معنوں میں مسلمانوں کے اندر مثبت سوچ پازیٹو تھنکنگ پیدا کر دے گی جو بلا شبہ ان کے لئے سب سے بڑی طاقت بن جائے گا دین کا ضروری ڈھانچہ ایک حدیث سے رسول ان الفاظ میں آئی ہے اندینہ لیزو لیاری ال حجاز کما تاریز الخیر الا سنن اترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھے سو تیس یعنی دین حجاز میں سمٹ آئے گا جس طرح سامپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ کا فتنہ کے دور میں بھی دین حجاز میں زندہ رہے گا حجاز وہ جغرافی علاقہ ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی جہاں حرم مکہ اور حرم مدینہ واقع ہیں جہاں اسلام کی تاریخ بنی جہاں ابراہیم اور اسماعیل اور اس کے بعد رسول اور اسحاب رسول کی روایت قائم ہوئیں جو اسلام کی عالمی عبادت حج کا مرکز ہے حرم وہ مقام ہے جہاں جاندار کو مارنا کلی طور پر حرام ہے چنانچہ حجاز عرب کو مسلمانوں کے درمیان خصوصی احترام کا درجہ حاصل ہو گیا ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی زبان میں فرمایا کہ جب دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا تب بھی عرض حجاز یعنی عرب نسبتاً محفوظ رہے گا تشدد کے دور میں بھی مسلمان یہاں احترامند تشدد سے پرہیز کریں گے اس لیے دین کا وہ ڈھانچہ جس کو قائم رکھنا ہر حال میں ضروری ہے کسی نہ کسی صورت میں یہاں قائم رہے گا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈھانچہ کیا ہے وہ ڈھانچہ یہ ہے کہ امت سیاسی ٹکراؤ سے مکمل طور پر پرہیز کرے اور غیر سیاسی دائرے میں پرامن تعمیر کو ہمیشہ جاری رکھے اس مطلوب کو ایک جملے میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے پولیٹیکل اسٹیٹسکوزم اینڈ داوا ایکٹیویزم پرتشدد نزاحت ہمیشہ سیاسی ایشو پر پیدا ہوتے ہیں اس بنا پر اسلام میں یہ اصول مقرر کیا گیا ہے کہ سیاست کے معاملے میں حالت موجودہ پر عمل عملن راضی رہو تاکہ امن تعمیر کا ماحول ہمیشہ موجود رہے اس طرح اسلام کا ربانی مشن مسلسل طور پر بلا انقطا جاری رہے گا اس اعتبار سے گویا ارض حجاز کو عملاً ایک ماڈل کی حیثیت حاصل ہے سیاست اور تعمیر کے درمیان مذکورہ بندوبست یعنی سیٹلمنٹ ہر مسلم علاقے کے لیے مطلوب ہے حدیث میں ارض حجاز کا ذکر استثنائی طور پر اس لیے کیا گیا کہ اس علاقے کی مخصوص حیثیت کی بنا پر یہاں ایک نفسیاتی قسم کا جبر یعنی کمپلشن قائم ہو گیا ہے فتنہ کے دور میں بھی عملاً ایسا ہوگا کہ مسلمان اس علاقے میں متشددانہ سرگرمیوں سے احتراز کریں گے اس بنا پر یہ علاقہ دور فتنہ میں بھی لوگوں کے لیے بلا اعلان ایک ماڈل بنا رہے گا مذکرہ حدیث میں حجاز کا لفظ جغرافی مقام کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اپنے ماڈل کے اعتبار سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاز کے لیے مسلمانوں کے اندر خصوصی احترام کی جو نفسیات پیدا ہوگی اس کی وجہ سے یہ علاقہ عملاً سیاسی تشدد سے بچا رہے گا اور اس بنا پر وہ لوگوں کے لیے ایک ماڈل کا کام کرے گا یہ علاقہ اپنی صورت حال کے اعتبار سے مسلمانوں کو یہ بتاتا رہے گا کہ ہر جگہ تم اسی سیاسی ماڈل کو اختیار کرو تاکہ اسلام کا اصل مشن کسی رکاوٹ کے بغیر مسلسل طور پر جاری رہے نئے دور کا آغاز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں چھا ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا جو اسلامی تاریخ میں صلیحدیبیہ کے نام سے مشہور ہے صلی ہدیبیہ اسلم ایک پرامن معاہدے کا نام تھا اس صلح سے پہلے اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان ٹکراؤ کا سلسلہ جاری تھا جس نے کئی بار جنگ کی صورت اختیار کر لی تھی سلحیہ کے بعد یہ صورتحال ختم ہو گئی اس کے بعد عرب میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جبکہ اہل ایمان کو یہ آزادی مل گئی کہ وہ ملک میں پرامن طور پر اپنا مشن جاری رکھیں فریق ثانی کی طرف سے ان کے لیے متشددانہ مزاحمت پیش نہیں آئے گی یہ معاہدہ جب فریقین کے درمیان طے پا گیا تو اس کے بعد قرآن کی سورہ الفتح نازل ہوئی اس سورہ میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ان نا فتح نہ لکا فتحم مبینہ لیغ فرق اللہ ما تقدمہ منظمبیکا و ماں تخرا و یطم نعمت علیہ کا و یہدی کا سورہ اڑتالیس آیت ایک ت دو بے شک ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دے دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تم کو سیدھا راستہ دکھائے قرآن کی اس آیت میں سرات مستقیم یعنی سٹریٹ پیتھ سے کیا مراد ہے یہ معاہدہ حدیبیہ بیا کے وقت اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ اس معاملے میں شان نزول کی حیثیت رکھتا ہے اس پس منظر کو لے کر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں سیدھا راستہ سے مراد مقصد کے حصول کا پرامن طریقہ پیس فل میتھڈ ہے حدیبیہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس فل میتھڈ کے ذریعے اپنے مشن کو زیادہ موثر طور پر جاری رکھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں پورا عرب اسلام کا علاقہ بن گیا اس سے پہلے عرب میں شرک کا غلبہ تھا اب پورے عرب میں توحید کا غلبہ قائم ہو گیا یہ پرامن طریقۂ کار یعنی پیسفل میتھڈ کا کرشمہ تھا حدیبیہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی پرامن منصوبہ بندی کی اور اس کا نتیجہ فتح مبین کلیئر وکٹری کی شکل میں ظاہر ہوا یہاں فتح مبین سے مراد سیاتی فتح نہیں ہے بلکہ نظریاتی فتح آئیڈیالوجیکل وکٹری ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام کا نشانہ نظریاتی فتح ہے نہ کہ سیاسی فتح یہاں صلح حدیبیہ کا مقصد صرف عرب میں فتح مبین نہیں تھا بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک انقلاب کا آغاز تھا صلح حدیبیہ کے ذریعے تاریخ میں ایک نیا عمل یعنی پروسس جاری ہوا یہ عمل مختلف مراحل سے گزرتا ہوا تاریخ میں جاری رہا یہاں تک کہ بیسویں صدی میں وہ اپنی آخری تکمیل تک پہنچ گیا جب کہ اقوام متحدہ یونائٹیڈ نیشنس آف آرگنائزیشن کے عالمی پلیک فارم پر دنیا کی تمام قوموں نے متحدہ طور پر یہ طے کیا کہ اب دنیا میں بطور اصول ایک ہی طریقہ کار تسلیم شدہ طریقہ کار ہوگا اور وہ پرامن طریقہ کار ہے اب اصولی طور پر کسی بھی قوم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مقصد حصول کے لیے متشددانہ طریقہ کار وائلنٹ میتھڈ کو اختیار کرے تاریخ کو اس مقام تک پہنچانے میں مختلف واقعات کا حصہ ہے ان میں سے دو اہم واقعات وہ ہیں جن کو پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 تک اور دوسری عالمی جنگ انیس سے 1945 سو کہا جاتا ہے ان دونوں جنگوں میں دنیا کی تمام بڑی طاقتیں براہ راست طور پر یا بالواسطہ طور پر شریف تھیں اس کے باوجود اس جنگ کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا جنگ کے ہر فریق کو غیر معمولی نقصان اٹھانا پڑا یہ دونوں جنگیں تاریخ کی عظیم جنگیں گریٹ وارس کہی جاتی ہیں اس لیے کہ ان جنگوں میں ایسے خطرناک ہتھیار استعمال ہوئے جو اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے تھے اس کے باوجود کوئی فریق اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا جان و مال کی بے پناہ قربانی کے باوجود ہر فریق کے حصے میں تباہی کے سوا کچھ اور نہیں آیا ان عظیم جنگوں کے بعد تاریخ میں پہلی بار اس سلسلے میں ایک جبر کمپلشن کی صورتحال پیدا ہوئی تمام قوموں نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمارا آپشن صرف پرامن طریقہ کار ہوگا جنگ اور تشد... تشدد کا طریقہ نہیں چنانچہ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے پر اقوام متحدہ وجود میں آئی جو گویا یہ عالمی صلح حدیبیہ کے ہم تھی اس سے پہلے انسانی تاریخ میں اعلان کے ساتھ یہ بلا اعلان یہ سمجھا جاتا تھا کہ مقصد کے حصول کا واحد ذریعہ جنگ ہے یہ تصور عملاً پوری تاریخ میں جاری رہا اس تصور کا باقاعدہ خاتمہ صرف بیسویں صدی کے وسط میں ہوا جبکہ اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ تمام قوموں کے اتفاقی رائے سے قائم ہو گیا امن پیس اس دنیا کا کائناتی کلچر ہے انسان کے سوا پوری کائنات ہمیشہ سے اسی امن کلچر پر قائم ہے انسان کو خالق نے آزادی عطا کی ہے اس لیے انسانی دنیا میں یہ کلچر املاً قائم نہ ہو سکا اس کا سبب یہ تھا کہ انسان اپنی آزادی کے غلط استعمال کی بنا پر بار بار تشدد کا طریقہ اختیار کرتا رہا یہاں تک کہ خالق نے انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخ کو اس طرح مینج کیا کہ تاریخ میں عملاً ایک جبر کمپلشن کی صورت پیدا ہو گئی انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ انسان جبر اور تشدد کو اصولی طور پر قابل ترک قرار دے دے اب اگر دنیا میں کہیں جنگ کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی حیثیت ایک استثنا ایکسیپشن کی ہوتی ہے جبکہ ماضی کی تاریخ میں جنگ کو عموم کی حیثیت حاصل تھی اب دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک سیکولر دنیا اور دوسری مسلم دنیا سیکولر دنیا کا مسلمہ میار ایکسپٹ کرائٹیرئن صرف ایک ہے اور وہ نتیجہ رزلٹ ہے وہ نتیجہ یعنی رزلٹ ہے سیکولر دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو عمل بے نتیجہ ہو اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا صرف وہ عمل اختیار کیا جائے گا جو مطلوب نتیجہ پیدا کرنے والا ہو سیکولر دنیا عقل کے اصول پر چلتی ہے اور عقل کا اصول یہ ہے کہ نتیجہ خیز کام کرو اور بے نتیجہ کام چھوڑ دو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نشاطا ثانیہ رینسنس کے بعد دنیا میں نو آبادیات کا دور آیا نو آبادیاتی نظام اصلاً صنعتی نظام تھا ابتدائی دور میں قدیم تصور کے تحت نو آبادی طاقتوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں اپنی صنعت کو فروغ دینے کے لیے پولیٹیکل پاور بھی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے اپنی صنعتی سرگرمیوں کے ساتھ ہر جگہ پولیٹیکل اقتدار قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی صنعتی سرگرمیوں کو سیاسی شلٹر یعنی پولیٹیکل شلٹر عطا کر سکیں لیکن نو آبادی طاقتوں کے تجربے کے بعد محسوس ہوا کہ جدید دور قوم پرستی نیشنلزم کا دور ہے اس دور میں سیاسی شلٹر کا تصور ایک ناقابل تصور بن چکا ہے چنانچہ انہوں نے سیاسی شیلٹر کا ایک بدل دریافت کر لیا اور وہ تنظیم آرگنائزیشن تھا انہوں نے کامیاب طور پر یہ منصوبہ بنایا کہ سیاسی شیلٹر کے مقصد کو بہتر تنظیم کے ذریعے حاصل کریں اب انہوں نے اپنی صنعتی سرگرمیوں کے لیے صرف دو چیزوں پر ساری توجہ صرف کر دی اور وہ تھا کوالٹی اور آرگنائزیشن انہوں نے بہتر کوالٹی اور بہتر تنظیم کے ذریعے زیادہ بڑے پیمانے پر اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیا جس کو ناکام طور پر نو آبادیات کے تصور کے تحت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جدید دور میں نو آبادی طاقتوں نے جو طریقہ استعمال کیے ہیں ان میں سے دو طریقے وہ ہیں جن کو انویسٹمنٹ آؤٹ سورسنگ کہا جاتا ہے یہ نئے طریقے مکمل طور پر پرامن اور غیر سیاسی طریقے ہیں لیکن ان طریقوں کے ذریعے موجودہ زمانے کی ترقی یافتہ قوموں نے اکیسویں صدی میں بہت بڑے پیمانے پر اپنا صنعتی امپائر انڈسٹریل امپائر قائم کر لیا بغیر اس کے کہ اس کو کسی کی طرف سے مزاحمت کا سامنا پیش آئے یہ حقیقت موجودہ زمانے کی تمام قوموں نے دریافت کر لی اس میں صرف ایک قوم کا استثنا ہے اور وہ مسلمان ہے آج کی دنیا میں جو تشدد ملٹنسی جاری ہے وہ عملاً مسلم تشدد ہے یہ صرف مسلمان ہیں جو آج کی دنیا میں متشددانہ طریقہ کار وائلنٹ میتھڈ کا طریقہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس مسلم تشدد کی مثالیں تقریباً ہر روز میڈیا میں آتی رہتی ہیں نائن الیون اور پیرس اٹیک اس کی چند مثالیں ہیں اس عموم میں مسلمانوں کے استثنا کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بعد کی تاریخ میں جو علمی لٹریچر بنا وہ امن کے اصول کے بجائے جہاد بانا قطال کے اصول پر بنا یہ رسول اور اصحاب رسول کے دین سے ایک انحراف کے ہم معنی تھا لیکن وہ مسلم اہل علم کے درمیان اتنا زیادہ رائج ہوا کہ آخر کار اس نے عقیدے کی صورت اختیار کر لیا مسلمانوں کا تشدد مبنی بر عقیدہ تشدد ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر لڑ کر مر جاؤ اور اس کے بعد سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ یہ عقیدہ اتنا زیادہ بڑھا کہ موجودہ زمانے میں ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے خودکش بمباری یعنی سوسائڈ بامبنگ کو یہ کہہ کر مقدس درجہ دے دیا کہ وہ خودکشی نہیں ہے بلکہ استشہد طلب شہادت ہے یہ نظریہ بلا شبہ ایک بے اصل نظریہ ہے اس کی تائید میں کوئی بھی آیت یا حدیث موجود نہیں لیکن اب وہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ کوئی قابل ذکر عالم اس کے خلاف بولنے والا نہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشم گوئی کی پیشن گوئی کی زبان میں یہ کہا تھا ایزاو سیف فی امتی فلن یارفا انہم الا یوم القیام سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3252 یعنی جب میری امت میں تلوار اٹھ جائے گی تو اس سے قیامت تک ہرگز نہیں دور ہوگی اسلام کی تاریخ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سو دس عیسوی میں مکہ میں اپنا مشن شروع کیا آپ کا مشن دعوت توحید کا مشن تھا لوگوں کے لیے اس پیغمبرانہ مشن کے ماخذ ابتدائی دور میں صرف دو تھے قرآن اور حدیث قدیم زمانے میں پرنٹنگ پریس موجود نہ تھا اس لیے لوگ حافظہ اور مختوطات کے ذریعے اسلام کو سمجھتے رہے ابتدائی دور میں اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کو واحد ماخذ یعنی سورس کی حیثیت حاصل تھی لوگ قرآن و حدیث کو پڑھتے اور اس سے اسلام کی تعلیمات اکس کرتے بعد کے زمانے میں جو تبدیلی پیدا ہوئی اس نے اس معاملے میں امت مسلمہ کے لیے اسلام کا ماخذ بدل دیا اب قرآن و حدیث کے بجائے املاً تاریخ ان کی ذہن سازی کا ذریعہ بن گئی اس عمل کا آغاز دوسری صدی ہجری میں سیرت نگاری سے ہوا اس ابتدائی دور میں سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ سب غزواتی پیٹرن پر لکھی گئیں مثلاً مغازی الواخدی مغاضی موسٰ بن اقبا مغاضی ابن اسحاق وغیرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اصلا پرامن دعوت کا مشن تھا لیکن ابتدائی دور کی ان کتابوں نے قارئین کو یہ تاثر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایک ایسا مشن تھا جو جنگ و قتال پر مبنی تھا نہ کہ اللہ کی طرف پر امن دعوت پر عباسی خلافت 123 ہجری میں قائم ہوئی اس کے بعد اسلامی موضوعات پر تحریر کام بڑے پیمانے پر شروع ہوا اب وسیطرمانوں میں اسلام کی تاریخ لکھی جانے لگی لیکن اب بھی بنیادی پیٹرن وہی باقی رہا چنانچہ اس دور میں بھی اسلامی تاریخ کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ عملاً فتوحاتی پیٹرن پر لکھی گئیں مثلا فتوح الشام للواقدی فتوح البلدان بلدان وغیرہ ایسا کیوں ہوا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت لکھنے کے لیے غزواتی پیٹن اختیار کیا گیا اسی طرح اسلام کی تاریخ لکھنے کے لیے کیوں فتوحاتی پیٹرن ایک مقبول پیٹرن بن گیا جواب یہ ہے کہ ایسا زمانی عنصر یعنی ایج فیکٹر کی بنا پر ہوا پہلے زمانے میں تاریخ نگاری کا یہی پیٹن تمام دنیا میں رائج تھا بادشاہوں کے خصے سلطنت کے واقعات اور حکمرانوں کی لڑائیاں قدیم زمانے میں اسی قسم کی چیزیں تاریخ کا موضوع بنی ہوئی تھیں اس لیے جب مسلمانوں میں تاریخ نگاری کا کام شروع ہوا تو انہوں نے زمانی تاثر کے تحت اسلام میں بھی تاریخ نگاری کے اسی رواجی پیٹرن کو اختیار کر لیا یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں مزاحات۔ کہا گیا ہے التوبہ صورت الطوس عبد الرحمان ابن فلدوم وفات آٹھ سو آٹھ ہجری پہلا شخص ہے جس نے تاریخ نگاری کے اس پیٹرن پر تنقید کی اس نے کہا کہ تاریخ کو پوری انسانی سرگرمی کا بیان ہونا چاہیے نہ کہ صرف بادشاہت اور سلطنت کا بیان ابن خلدون نے اپنے اس نقطہ نظر کو اپنی اس کتاب میں تفصیل, تفصیل کے ساتھ پیش کیا جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے ابن خلدون نے خود بھی تاریخ پر ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل یہ تھا دیوان وان والخبر خبر فی تاریخ العرب والبربر بربرو من آسر ہوم من مگر ابن خلدون کی اپنی لکھی کتاب بھی تاریخ نویسی کے بارے میں اس کے بتائے ہوئے معیار پر پوری نہیں اترتی ابن خلدون کی تاریخ کی یہ کتاب بھی عملا اس دور کی دوسری تاریخ کی کتابوں جیسی ایک کتاب بن گئی ظہور اسلام کے بعد ہزار سال تک اسلام کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ تقریباً سب کی سب اسی پیٹرن پر لکھی گئیں جس کو سیاسی پیٹرن کہنا صحیح ہوگا تاریخ کی یہ کتابیں اسلام کو ایک ایسے دین کے طور پر پیش کرتی رہیں جو عملاً سیاسی نوعیت کے واقعات کا ایک مجموعہ تھا تاریخ نگاری کے اس سیاسی پیٹرن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام کی تاریخ سے وہی چیز حذف ہو گئی جو اس کا اہم ترین جز تھی اور وہ دعوت اللہ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ بعد کے دور میں اسلام کی تاریخ کے نام سے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں دعوت کا پہلو سرے سے موجود ہی نہیں مثلا مورخ ابن اسیر کی کتاب کا نام الکامل فک تاریخ ہے لیکن وہ اسلامی تاریخ کا کامل بیان نہیں کیونکہ اس کتاب میں سیاسی نوعیت کے واقعات کا ذکر تو کیا گیا ہے لیکن اس میں اسلام کے دعوتی پہلو کی تاریخ موجود نہیں اسی طرح ابن کثیر نے تاریخ کے موضوع پر ایک زخیم کتاب لکھی جس کا نام البدایہ بن ہے یعنی از یعنی از اول تا آخر از اول تا آخر مگر اس کتاب کا حال بھی یہ ہے کہ اس میں اسلامی تاریخ کے دوسرے واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں لیکن اسلام کی دعوتی تاریخ اس کے اندر موجود نہیں سیاسی پیٹرن کا تعلق صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود نہ رہا یہ پیٹرن ہر شعبہ علم میں چھا گیا مثلا جب حدیث کی تدوین ہوئی تو حدیث کی کتابوں میں کتاب المغازی اور کتاب الجہاد کے ابواب تفصیل کے ساتھ موجود ہیں لیکن کتاب الدعوت التبلیغ تبلیغ ان میں موجود نہیں اسی طرح عباسی دور میں فقا پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی کتاب المغازی اور کتاب الجہاد کے تفصیلی ابواب موجود ہیں لیکن فقہ کی کسی کتاب میں کتاب الدعوہ التبلیغ موجود نہیں وغیرہ یہی وہ کتابیں تھیں جن کو پڑھ کر بعد کے مسلم نسلوں کا ذہن بنایا اس کے نتیجے میں بعد کے مسلمانوں میں سوچنے کا دعوتی پیٹرن رائج نہ ہو سکا بلکہ سوچنے کا سیاسی پیٹرن رائج ہو گیا مثلا شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک کتاب حجت اللہ بالغ ہے جس کا موضوع اپنے نام کے لحاظ سے اللہ کی حجت ہے لیکن اس میں دعوت کا باب سرے سے موجود نہیں حالانکہ قرآن کے مطابق اللہ کی حجت لوگوں کے اوپر دعوت کے ذریعے قائم ہوتی ہے باہ بالا صورت النسا آیت 165 عجیب بات ہے کہ اسلامی تاریخ کے دعوتی پہلو پر باقاعدہ کتاب لکھنے کا کام سب سے پہلے ایک مسیحی مستشرخ نے کیا اس کتاب کا ٹائٹل ہے ٹی ڈبلو آرنل دا پریچنگ آف اسلام فرسٹ پبلشڈ سیاسی پیٹرن پر لکھی ہوئی تاریخ کی کتابوں کے پڑھنے سے جو ذہن بنا وہ وہی ذہن تھا جس کو سیاسی اور قومی ذہن کہا جا سکتا ہے تاریخ نگاری کا یہ پیٹرن جاری تھا یہاں تک کہ بیسویں صدی عیسوی کا زمانہ آیا بیسویں صدی میں مسلمان نئے حالات سے دوچار ہوئے ان کا امپائر مثلا مغل امپائر اور عثمانی امپائر ٹوٹ گیا مسلمانوں کے اوپر ہر اعتبار سے مغربی قوموں کا غلبہ قائم ہو گیا مغربی قومیں نئی طاقت کے ساتھ ابھریں اور عملاً سارے عالم پر چھا گئیں جن میں مسلم قومیں بھی شامل تھیں یہ صورت حال مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی چیلنج بنی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر سیاسی رد عمل کا ذہن پیدا ہوا اسی زمانے میں کال مارکس کا نظریہ تر نظریہ تاریخ بڑے پیمانے پر پھیلا کارل مارکس جو نظریہ تاریخ پیش کیا اس کا خاص پہلو یہ تھا کہ اس نے تاریخ کی ایک مادی تعبیر پیش کی جس کو مادی تعبیر تاریخ مٹیریل انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کہا جاتا ہے انیس سو سترہ میں جب کارل مارکس کے پیرووں یعنی کمیونسٹ پارٹی کو روس میں حکومت قائم کرنے کا موقع ملا تو اس کے بعد مارکسی فلسفہ ساری دنیا میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ان حالات کے زیر اثر مسلم دنیا میں ایک ظاہرہ پیدا ہوا یہ ظاہرہ زیادہ تر زمانی حالات سے تاثر پذیری کا نتیجہ تھا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کچھ مسلم مفکرین نے اسلام کو وقت کے معیار کے مطابق ثابت کرنے کے لیے اسلام کی سیاسی تعبیر پولیٹیکل انٹرپریٹیشن اف اسلام پیش کرنا شروع کیا ان مسلم مفکرین میں دو نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں عرب دنیا میں سید قطب مصری وفات انیس سو اور بر صغیر ہند میں سید ابولا مودودی وفات انیس سو اناسی اسلام کی یہ سیاسی تعبیر وقت کی مسلم نسلوں کے مزاج کے مطابق تھی چنانچہ وہ عرب اور غیر عرب دنیا میں تیزی سے پھیل گئی اس سیاسی نظریے کے تحت ہر زبان میں لٹریچر تیار کیا گیا جماعتیں اور ادارے بنائے گئے اس سیاسی نظریے کے تحت مسلمانوں میں سرگرمیاں شروع ہو گئیں اسلام کی سیاسی تعبیر کے اس نظریے کے تحت مسلمانوں کے درمیان جو سرگرمیاں شروع ہوئیں ان کا نشانہ حکومت حکومت پر قبضہ کرنا تھا تاکہ ان کے مفروضہ ذہن کے تحت ہر جگہ اسلام کا نظام قائم کیا جا سکے مگر ہر قسم کی قربانیوں کے باوجود ان عناصر کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی جو ہوا وہ صرف یہ تھا کہ مسلمان ہر جگہ عملاً دو گروہوں میں بٹ گئے ایک اقتدار پر قابض گروہ اور دوسرا اقتدار سے محروم گروہ ان دونوں طبقوں کے درمیان لامتناہی, لامتناہی طور پر حریفانہ تعلق قائم ہو گیا یہ طبقہ جو اپنے آپ کو اسلام پسند اسلامسٹ کہتا ہے اس نے جب دیکھا کہ ان کو مسلم ملکوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے خود اپنے آپ پر نظر ثانی نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کا الزام مغربی قوموں پر ڈال دیا انہوں نے کہا کہ مغربی قوموں نے سازش کر کے مسلم حکمرانوں کو اپنے موافق بنا لیا ہے اب ان کی سیاسی مہم کا نشانہ بیک وقت دو ہو گیا ایک طرف مسلم حکمران دوسری طرف مغرب کی قومیں انہوں نے دونوں کے خلاف نفرت اور تشدد کی سرگرمیاں جاری کر دی مگر آخر کار ان اسلام پسندوں کو نظر آیا کہ ساری کوششوں کے باوجود وہ اپنے سیاسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اب ان کے اندر ایک خطرناک رجحان ابھرا اور وہ خود کش بمباری سوسائڈ بامبنگ کا رجحان تھا انہوں نے غلط پرپنگ کے ذریعے وقت کے مسلمانوں کو آخری حد تک انتہا پسندی میں مبتلا کر دیا چنانچہ ان کو مسلمانوں میں ایسے افراد کثرت سے ملنے لگے جو اپنے مفروضہ دشمن کے خلاف خود کش بمباری کے لیے تیار تھے اکیسویں صدی میں یہ رجحان پوری شدت کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ رجحان یقینی طور پر کوئی صحت مند رجحان نہیں اس کا مطلب عمل یہ ہے اگر تم دشمن کو ہلاک نہیں کر سکتے تو ایسا کرو کہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر کے کم از کم دشمن کو غیر مستحکم ڈیسٹیبلائز کرو موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں کوئی نیا آغاز لانا صرف اس طرح ممکن نہیں کہ ان کے کیس کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے اور موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں کوئی نیا آغاز لانا صرف اس طرح ممکن ہے کہ ان کے کیس کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے اور اشتہادی انداز میں اس معاملے کی نئی منصوبہ بندی کی جائے کسی جذباتی اقدام یا رد عمل کے تحت کوئی کارروائی اس معاملے کا حل نہیں بن سکتی یہ احیاء امت کا معاملہ ہے اور احیاء امت کا معاملہ ہمیشہ اشتہاد پر مبنی ہوتا ہے راقم الحروف کے نزدیک اس معاملے کا آغاز یہ ہے کہ وہ تمام کتابیں جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر سیاسی پیٹرن پر لکھی گئیں ان سب کا کلاسیکل لٹریچر کا درجہ دے دیا جائے یعنی ان کی اہمیت صرف اس اعتبار سے ہے ہو کہ وہ امت مسلمہ کی ماضی کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں لیکن جہاں تک موجودہ زمانے میں ملت کے احیہ اور اس کے مستقبل کی تعمیر کا سوال ہے اب بلا شبہ ہم کو نئے لٹریچر کی ضرورت ہے ایسا لٹریچر جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں نئے حالات کو سمجھا جائے اور اشتحادی انداز میں عمل کا نقشہ بنایا جائے بعد کے زمانے میں جو ڈیولپمنٹ ہوا اس کے نتیجے میں امت کے اندر انسان رخی ذہن کے بجائے مسلم رخی ذہن مسلم اورینٹڈ مائنڈ بن گیا مسلمان عام طور پر ہم اور وہ وی اینڈ دے کے انداز میں سوچنے لگے مگر یہ ذہن مکمل طور پر ایک غیر دعوتی ذہن ہے صحیح ذہن وہ ہے جو ہم اور ہم وی اینڈ وی کے تصور پر مبنی ہو اس لحاظ سے موجودہ زمانے میں جو اسلامی لٹریچر تیار کیا جائے اس کو تمام تر انسان رخی سوچ مینٹ اورینٹڈ تھنکنگ پر مبنی ہونا چاہیے دعوت اللہ کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے نصح یعنی خیر ذہن موجود ہو مسلمانوں کا موجودہ لٹریچر اس اسپرٹ سے خالی ہے آج جس نئے لٹریچر کی ضرورت ہے اس کو اس کمی سے مکمل طور پر پاک ہونا چاہیے ورنہ وہ عملا مطلوب مقصد کے لیے موثر نہ ہوگا عہد شباب ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے البخاری کے مطابق اس کا ابتدائی جز یہ ہے یاتی فی آخر الزماں قوم حدثا الاسنان الاحلام سف من یقول قول البریہ یمرقونا من الاسلام کما یمرق السهم من الرمی بحوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر 3611 یعنی بعد کے زمانے میں ایک قوم آئے گی یہ لوگ کم عمر اور کم عقل ہوں گے بات بہت عمدہ کریں گے وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے اس حدیث میں ایک ظاہرے کی طرف اشارہ ہے جس کی ایک انتہائی صورت کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے مگر اس سے خطاء نظر اس حدیث سے فطرت کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی جب اپنے عہد شباب یعنی یوت ایج میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنی عقل و فہم کے اعتبار سے غیر پختہ امیچور ہوتا ہے اس لیے کسی آدمی کی اس رائے کو زیادہ قابل قابل اعتبار سمجھنا چاہیے جس کو اس نے پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد ظاہر کی ہو قرآن سے بھی فطرت کا یہ اصول معلوم ہوتا ہے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسا جب جوانی کی عمر میں تھے اس وقت انہوں نے مصر کے ایک قبطی کو گھونسا مار دیا اس کے بعد وہ مر گیا باہوالا صورت القصص آیت پندرہ لیکن حضرت موسا کو عہد شباب میں نبوت نہیں دی گئی بلکہ اس وقت دی گئی جب کہ وہ پختگی کی عمر ایج آف میچوریٹی تک پہنچ چکے تھے کیونکہ بحیثیت پیغمبران کو قول لین کی زبان میں کلام کرنا تھا باہوالا صورت الطحا آیت چوالیس مسکورہ حدیث میں مسلم تاریخ کے ایک اہم پہلو کی توجہ ملتی ہے مسلم تاریخ اپنے بعد کے زمانے میں نظریاتی انتہا پسندی آئیڈیالوجیکل ایکسٹریمزم کی طرف چلنے لگی اس کو حدیث میں انتباہ کی زبان میں غلو کہا گیا ہے بہوالہ ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار انتیس حدیث کے مطالعے سے مذکورہ تاریخی ظاہرہ کی نفسیات نفسیاتی توجہ معلوم ہوتی ہے حدیث کے مطالعے سے مذکورہ تاریخی ظاہرہ کی نفسیاتی توجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ بعد کے زمانے میں جن حضرات کو مسلمانوں کے اندر مفکر یعنی تھنکر کا درجہ ملا ان کا فکر فکر ان کے عہد شباب میں بنا تھا جبکہ وہ ابھی پختگی کی عمر کو نہیں پہنچے تھے مثلا ابن تیمیہ ابد الوہاب نجدی ابل مودودی وغیرہ عہد شباب میں انسان کے اندر جوش کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس بنا پر اس کے افکار میں اکثر انتہا پسندی کا انداز پیدا ہو جاتا ہے وہ اعتدال کی زبان بولنے کے بجائے انتہا پسندی کی زبان بولنے لگتا ہے بات کو اس کا یہ فکر مقدس بن کر لوگوں میں اتنا پھیل جاتا ہے کہ لوگ اس کو نظر ثانی کے بغیر درست فکر سمجھ لیتے ہیں یہی واقعہ بات کے زمانے میں بات کے زمانے کے مسلم مفکرین کے ساتھ پیش آیا مثلاً ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک عیسائی نے پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی بات کہی اس کو اس وقت مسلمانوں نے شتم رسول کا کیس قرار دیا یہ واقعہ ملک کے شام میں اس وقت پیش آیا جب کہ ابن تیمیہ اپنی جوانی کی عمر میں تھے اس وقت انہوں نے عربی میں ایک زقیم کتاب لکھی جس کا ٹائٹل اسارم المسلول اللہ شاطم رسوخ و نہایا جل تیرا صفح تین اس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو آدمی شط میں رسول کا مرتکب ہو مرتقب ہو اس کی سزا قتل ہے ابن تیمیہ اس وقت اگر پختگی کی عمر میں ہوتے تو یقیناً ان کا رد عمل مختلف ہوتا وہ مذکورہ عیسائی سے مل کر اس کو ہمدردانہ انداز میں سمجھاتے وہ ایک ایسی کتاب لکھتے جس میں وہ بتاتے کہ شط میں رسول جیسا غیر فطری معاملہ ہمیشہ غلط فہمی کی بنا پر ہوتا ہے اس لیے ایسے آدمی کے اوپر تبلیغ کرنا چاہیے اور قرآن دعوتی عمل کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے سید ابو العلی مودودی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا اس کے بعد انہوں نے اپنی اردو کتاب الجہاد فلاسلام لکھی اس وقت وہ اپنی جوانی کی عمر میں تھے چنانچہ انہوں نے جوش و خروش کے انداز میں ایک ایسی کتاب لکھی جس میں جہاد بامانے قتال کی زبردست وکالت کی گئی تھی حالانکہ اگر وہ اس وقت پختگی کی عمر میں ہوتے تو شاید وہ ایک اور کتاب لکھتے جس کا عنوان یہ ہوتا اداوا اللہ اس کتاب میں وہ پرامن دعوت کی اہمیت بتاتے اور مسلمانوں کو راغب کرتے کہ وہ پرامن دعوت کے اصول پر اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں یہی معاملہ دوسرے مسلم مفکرین کے ساتھ پیش آیا اب اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے براہ راست طور پر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے نہ کہ بعد کے زمانے میں لکھی ہوئی کتابوں کا امن ایک اقدام اسلام میں جنگ دفاع کا ایشو ایشو آف ڈیفنس ہے اور امن اقدام کا ایشو ہے ایشو آف ایڈوانسمنٹ اسلام میں اہل ایمان کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے جنگ چھڑے البتہ جہاں تک امن کا تعلق ہے اہل ایمان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اسلام کی اشاعت کے لیے پرامن اقدام کا منصوبہ بنائیں اسلام کا یہ اصول فطرت کے قانون مب... پر مبنی ہے فطرت کے قانون کے مطابق جنگ کے ذریعے کسی مثبت نتیجہ کا حصول ممکن نہیں کیونکہ جنگ سے کسی بات کا فیصلہ نہیں ہوتا نہ ہارنے کی صورت میں اور نہ جیتنے کی صورت میں جنگ میں اگر فتح حاصل ہو تب بھی ہارنے والے فریق کے دل میں انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اس لیے جنگ میں فتح بھی ایک نئی جنگ کا آغاز بن جاتی ہے پرامن منصوبہ بندی ہمیشہ اپنا کام کرتی ہے پرامن منصوبہ بندی کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں کرتی وہ صرف مسئلے کے حل کی طرف لے جاتی ہے پرامن منصوبہ بندی کے تحت اقدام کرنا ایک ایسے انجام کی طرف لے جاتا ہے جہاں جنگ کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں کو پرامن سرگرمیوں کے لیے مواقع اپرچونیٹیز حاصل ہو جائیں اسلام کے دور اول کی تاریخ اس اصول کی تصدیق کرتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل ایمان اور ان کے مخالفین کے درمیان کچھ لڑائیاں ہوئیں مثلا غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ غز وغیرہ مگر ان لڑائیوں سے ٹکراؤ ختم نہیں ہوا گویا با نتیجہ عمل کی کوئی حد نہیں آئی قرآن میں فتح کی آیت صرف صلہح ہدے بیاہ کے بعد نازل ہوئی فتح کا مطلب ہے ٹکراؤ کا خاتمہ اور پرامن سرگرمیوں کے لیے مواقع ماحول پیدا موافق فتح کا مطلب ہے ٹکراؤ کا خاتمہ اور پرامن سرگرمیوں کے لیے موافق ماحول پیدا ہو جانا کسی اور غزوہ کے بعد فتح کی آیت نہیں اتری خدا کا واقعہ چھ ہجری میں پیش آیا اس موقع پر فریق ثانی کی کوشش صرف یہ تھی کہ رسول اور اصحاب رسول مکے میں داخل نہ ہو اور عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ چلے جائیں مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے امن یعنی پیس کی بات چیت نیگوشیشن شروع کی اس معاملے میں آپ اس آخری حد تک گئے کہ فریق ثانی کی تمام شرطوں کو یک طرفہ طور پر منظور کر لیا صرف اس مقصد کے لیے کہ دونوں فریقوں کے درمیان صلاح ہو جائے اور معتدل حالات قائم ہو جائیں تاکہ کھلے طور پر اسلام کے دعوتی مشن کو جاری کیا جا سکے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح فریق اسانی سے یک طرفہ شرطوں پر سراہ کر لی تو اس کے بعد قرآن کی سرح نمبر اڑتالیس نازل ہوئی اس میں پیشگی طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ پرامن مصالحت باعتبار نتیجہ فتح مبین کلیئر وکٹری ہے قرآن کی یہ پیشگی خبر صرف چند سالوں میں واقع بن گئی پرومن اقدام با تبار نتیجہ فتح ثابت ہوا اسلام میں جنگ مجبوری کی تحت وقتی دفاع کے لیے ہوتی ہے اس کے برعکس پرومن منصوبہ اس لیے ہوتا ہے کہ سماج کے اندر مستقل طور پر پر, پر پر اعتدال حالت قائم ہو جائے ہر فرد کے لیے تعمیری سرگرمیوں کے مواقع حاصل ہو جائیں